پکڑ لے سگنل پہ آ جائیں شروع ہے وقت ہے نا جی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے مجھے ورک شیٹ دیجیے اچھا جی کیا کہتے ہیں اچھا دیکھ جائے وہ پکڑ لے گا نا تو بس پھر ہم کھول کے دیکھ لیں گے ابھی ہم نقشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نظر شروع ہے ہمارا چل رہے. چل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ مختلف شہر آ رہے ہیں یہ آپ کو نقشہ یہ بہت خاص نقشہ ہے یہ افریقہ شمالی افریقہ کا ساحلی علاقہ ہے ترابلس آپ دیکھیں فتح ہو گیا ترابلس سے افواج آگے جا رہی ہیں نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو فتح کرنے کے بعد یہ اسلامی افواج آگے قابض کی طرف جا رہی ہیں یہ بھی بڑا شہر ہے سب یہ سمندر کے کنارے ہیں اس سے آگے قیروان آ گیا جو جیسے شہر بنا نہیں تھا جنگل تھا وہاں پہ شہر آباد کیا گیا اس کے بعد لشکر اور آگے گیا ہے آپ کے سامنے تینس کا کرتاجہ نہ جسے بھی کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پھر آگے بینزرٹ ہے یہ سارے ساحلی علاقے ہیں اور تجارتی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل تھے تو حضرت امیر معاویر رضا کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے ہیں اسی طریقے سے پھر آگے مراکش کی فتح ہے مراکش کا علاقہ ہے یہاں بھی اسلامی افواج گئی ہیں تو اگرچہ کئی بار یہ جو مراکش پہ حملے ہیں الجزائر الجزائر پھر مراکش یہاں کئی بار حملہ ہوا ہے کئی بار مسلمان واپس آئے ہیں یا اب آپ کے سامنے الجزائر کی فتوحات ہیں بن بنافے رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ابو مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کلرز میں ایک براؤن ہے دوسرا گرین ہے کہ یہ الغار ہے تو ابو مہاجر نے جو علاقے فتح کی وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں بن ناصے نے جو کیے ہیں وہ تھوڑا ساحل سے ہٹ کریں اور بہت مشکل اصفار تھے افریقہ کا علاقہ ابھی بہت دشوار گزار ہے ٹھیک ہے بہت ہی عادی پسماندہ علاقہ ہے تو اس زمانے میں کتنی مشکلات ہوں گی خاص طور پہ جو مصر اور لیبیا کے درمیان صحرائے اعظن ہے اسے تو اس گزرنا موت کو دعوت دینے دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے وہ بہرحال یہ سارے علاقے حضرات صحابہ اکرام اور تابعین نے یہ فتح کیے مراکش میں آپ دیکھیں جہاں تک پہنچے ہیں نا یہ آخری جو آپ سرہ نظر آ رہا ہے کا نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہاں تک افواج گئی ہیں اور یہ بحر اوقیانوس آ جاتا ہے بحر ظلمات جسے کہتے ہیں یہاں تک مسلمانوں کی افواج پہنچی ہیں چونکہ اس کے آگے کا نقشہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا ورنہ وہ بحری جہازوں کے ذریعے آگے بھی جاتے ہیں معلوم نہیں آگے دنیا کیا ہے سمندر ہی سمندر تھا ٹھیک ہے تو آگے کی معلومات نہیں تھی تو یہ چونکہ یہ اپلس فطوحات اسلامیہ ہے نا انہوں نے نقشے بنائے ہیں اس طریقے سے کہ ایک علاقے میں جتنے فلسہ کے دور میں جو فطوحات اکٹھی بیان کر دی ہم چونکہ حضرت امیر ماوی رضیوں کے زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے نقشہ ہمیں یہاں پہ تھوڑا چین بھی کرنا ہوگا خاص حضرت امیر ماویوں کے زمانے کی فتوحات کچھ آپ کے سامنے آ جائیں چل رہے اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ذرا یوٹیوب کل کے سبق کے حوالے سے کوئی سوالات ہو پوچھ سکتے ہیں اس درمیان یہ ویسے کوئی بھی سوال ہو تاریخ سے متعلق ہاں تین جو شریر جو شرن جو مطلوب طریقے ہیں وہ تین ہیں مسلمانوں کی شرائط عامہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا مگر مراد اس میں اربابی ہیں حضرت ابو بکر تعالیٰ ولی یہ خلیفہ نے اگلے کو نامزد کر دیا مگر ان دونوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ جس کو لیا جائے وہ میرٹ پر ہی لیا جائے سب سے زیادہ قابل سب سے زیادہ لائق اور اہل آدمی ہو تو حضرت ابو بکر کے اتفاق اسی لیے کہ کوئی شک ہی نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کوئی ان سے بڑا کوئی ہے اور جب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تو وہاں بھی کوئی دوسری رائے نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ سنت تو فلفۂ راشدین ہے پھر تیسری شکل جو حضرت فاروق اور رضی اللہ متعارف کرائی کہ ایک شورا انہوں نے بنا دی اور شورا کے اندر دی دی ٹھیک ہے ہم اگر لائیو پہ آ رہے ہیں شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد پانچ روزہ تاریخ کورس کا آج تیسرا دن ہے اور اس کی یہ پہلی نشست ہے جہاں پر کل بات ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اکتالیس ہجری کے شروع میں علی اختلاف الاقوال ربی الول میں یہ ربیعر میں یا جمعۃ میں لیکن اصح یہ ہے کہ الاول تو خلافت کا خلافت کی ذمہ داری خلافت کا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا اور مسلمانوں کی خدمت میں ان کی قیادت میں لگ گئے حضرت حسن بن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا پورا خاندان انہوں نے کوفہ کو الوداع کہہ دیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور باقی زندگی انہوں نے مدینہ منورہ میں علمی خدمات میں گزاری مسلمانوں کی تربیت میں گزاری اور اس پر وہ خوش تھے مطمئن تھے اس میں بعض لوگ انہیں کہتے بھی تھے جب حضرت امیر معاون خلیفہ بن گئے اور یہ مدینہ آ گئے تو ایسی باتیں چلتی تو رہتی تھیں جو حمایتی ہوتے ہیں یا جو مریدین ہوتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شدت پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے شر پسند بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ شر پسند تو نہیں ہوتے لیکن شدت پسند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ حضرت ایسی باتیں سنتے تھے کچھ پھیلاتے بھی ہوں گے بارہ لوگ انہوں نے آ کے کہا جی ہم تو یوں سن رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی خلافت کے وہ مطلب ہے آپ کے دل میں کہ دوبارہ انشاءاللہ حاصل کریں گے کوئی ایسی ترتیب ہو سکتی ہے دوبارہ آپ کو خلافت مل جائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی قسم عرب آہل عرب کے سر میری خاطر کٹنے کے لیے تیار تھے میں نے کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی بزدلی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے تو خلافت ترک نہیں کی تو عربوں کے سر میرے لئے کٹنے کے لیے تیار تھے لیکن میں نے خلافت اس لیے چھوڑی تاکہ مسلمان ایک خلیفہ پر جمع ہو جائیں اور متحد ہو جائیں کسی طریقے سے متحد ہو جائیں میں نے اس کو ترجیح دی جب میں نے اس وقت اس مسئلے کو اس عہدے کو اپنی رضا سے اور اپنے اختیار سے چھوڑ دیا اب میں اس کی تمنا کیوں کروں گا اللہ کے لیے چھوڑا ہے میں نے اللہ اجر دے گا مجھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حسن سلوک ان کا برتاؤ ان حضرات کا بہت ہی فراخ دلانا رہا بہت ہی اچھا رہا ظاہر ہے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی جو شرائط تھیں شرائط کے میں ایک اہم شرط یہ دی تھی کہ اتنی رقم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں ان کو ادا کریں گے اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں تاریخی روایات میں کٹ ٹکراؤ ہے اور یہاں میں صحیح اور ضعیف روایات میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے ضعیف روایت اگر صحیح سے ٹکراتی نہیں ہے تو پھر تو اس میں لیکن ٹکرا جاتی ہے تو, پھر تو بلکل ہی ساخت ہو جاتی ہے نا؟ تو یہاں جو ضعیف روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی انہوں نے وعدہ تو کر لیکن پورا نہیں کیا یہ بات بالکل غلط ہے جو بالکل آپ کو انشاءاللہ تو جتنا طے تھا وہ تو یک مش دے دیا تھا بڑی بڑی جاگیری بھی اس میں شامل تھی وہ ظاہر جاگیروں کی آمدنی تو مستقل حاصل ہوتی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی جو عطیات ہیں خاص ان کی ذات کے لیے الگ سے بھی سالانہ بڑی بڑی رقوم لاکھوں کروڑوں کی وہ ان کو دیا کرتے تھے اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ اور وہ بھی اسی طرح محبت کے ساتھ دیا کرتے تھے اور انہوں نے کون سا اپنی ذات خرچ کرنا تھا غریب فقرا مساکین آپ ذرا حضرت شیخ العدیثریہ صاحب کی فضائل صدقات اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں اگر آپ صرف بن حاشم کے ان حضرات کی سخاوت کے واقعات آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے <تصفح> <تصفح> کس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں یوں خرج کرتے تھے اچھا اس میں ایک سیاسی حکمت لی تھی اس میں وہ سیاسی حکمت یہ تھی کہ جو شیان علی ہیں جو حضرت علی کے حامی جو سیاسی جماعت تھی ٹھیک ہے آج کل کی جماعتوں کی طرح تو ایسی جماعتیں منظم جماعتیں تو نہیں ہوتی تھی لیکن جن کا رجحان یا اعلان ہوتا تھا وہ ایک قسم کی سیاسی جماعت بن جاتی تھی تو ان میں سے جب ان لوگوں پہ خرچ کرتے رہیں گے تو ان میں کوئی اگر شرپسند ہے اور وہ شرپسندی کرنا چاہتے ہیں بگاڑ چاہتے ہیں کچھ ان کو ملتا رہے گا تو وہ ٹھنڈے رہیں گے وہ گڑبڑ نہیں کریں گے ٹھیک ہے قرآن میں ہے نا وہ انسانوں کے نفوس ہیں ان میں ہرس کو حاضر کیا گیا ہے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو جو میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس موقع پہ کچھ دے دلا کے کچھ صلاح کر لیا کرو ٹھیک ہے اور کچھ تسکین قلب کے لیے تسکین نفس کے لیے کچھ دے دیا کرو کچھ خرچ کر دیا کرو تو یہ مسئلہ جو اس میں ملحوظ تھی تو خیر فتوحات کا میں نے کچھ ذکر کر دیا اگر وہ نقشے میں آپ پیش کروں تو میرا خیال ہے اس کے لیے بھی پورا ایک دن چاہیے کیونکہ ہم اپنے جو سلیبس ہے اس میں ہم لیٹ ہو چکے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے ان کے حالات وہ ہم نے کل بیان کرنے تھے لیکن ٹائم آؤٹ ہو گیا ہم اس طرف نہیں آ سکے تو اس لیے ہم اختصار کے ساتھ ہی چلیں گے اور میں صرف ان مشکل چیزوں کو پیش کروں گا کہ جن میں عام طور پہ الجھن پیش آتی ہے فتوحات کے لیے میں نے آپ کو کتاب کا نام بتایا اس کو آپ ضرور دیکھیے ٹھیک ہے اس کی پی ڈی ایف حاصل کر لیجیے گروپ کے اندر بھی وہ پی ڈی ایف ان ڈال دی جائے گی اچھا مشکل مسائل میں سے یعنی میں ان چیزوں کو لے رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی بنیاد پر متعون کیا جاتا ہے ان پہ الزامات الزام تراشی کی جاتی ہے ان میں سے جو بہت بڑا مسئلہ ہے <coughs> وہ ہے یزید کی ولی عہدی کا یزید کی تو میں اسی مسئلے کے اوپر آ رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت افرات و تفریح ہے بہت افرات و تفریح ہے کچھ لوگ اس جانب چلے جاتے ہیں کہ یزید بہت نیک و صالح انسان تھا اور وہ بالکل اس قابل تھا کہ حضرات صحابہ اکرام وغیرہ کے لیول کا تھا جیسے صحابہ اکرام چاہتے تھے بالکل ویسے ہی بندہ تھا کوئی اس میں حرج والی بات ہی نہیں تھی اور صحابہ سے پسند کرتے تھے اس کی حکومتی بہت اچھی تھی ایک آئیڈیل حکمران تھا ایک عادل حکمران تھا ایک رائے یہ بھی چل رہی ہے اور یہ نواسب کی رائے سیدھی سادی ٹھیک ہے اس میں کوئی آ, میرا خیال ہے شک شکشی گنجائش نہیں ہے اگرچہ بعض اہل سنت بھی بعض اوقات نواسب کی رائے سے متاثر ہو جاتے ہیں ان پر ہم ناصویت کا فتوا ہم فتویٰ لگانے کو خیر اہل ہے ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ علماء سے فتویٰ لیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجحان ہے ناسبیت کی طرف رجحان ہو جاتا ہے تحقیق میں کمی ہو جاتی ہے باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو خیر ایک یہ ہے کہ یزید ایک آئیڈیل حکمران تھا اور اس کی ولی عہدی کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے دوسری رائے وہ دوسری انتہا پر چلی جاتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ یزید وہ بالکل ایسا گیا گزرا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر امت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا تاکہ میرے خاندان میں حکمرانی رہے دنیاوی مال و دولت سب ہمارے قبضے میں رہے چاہے اس کی وجہ سے دین برباد ہوتا ہے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے یہ خیال روافذ کا ہے ٹھیک ہے اہل سنت کا نقطہ ان کا پوائنٹ آف ویو ان کا نقطہ نظر جہاں دیگر مسائل میں اعتدال پر مبنی ہے یہاں پر بھی انتہائی اعتدال پر مبنی ہے ٹھیک ہے وہ نہ تو یہ کہتے ہیں کہ یزید کوئی مثالی حکمران تھا یا عادل حکمران تھا نہیں وہ ظالم حکمران بھی تھا لیکن دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی بنا پر متعون بھی نہیں کرتے نہ متعون کرنا جائز سمجھتے ہیں اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اہل سنت یہ بھی نہیں کرتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو درست کہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا اہل سنت کا جو اس بارے میں اگر آپ فتوے کی بات کریں تو شیخ الاسلام مفی تقی عثمانی صاحب نے جو اس بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جمہور اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ خطۂ اشتحادی ہوئی اپنی بات بیان نہیں کر رہا اور شیخ الاسلام مفی تقی عثمانی صاحب کی بات بیان کر رہا ہوں تو خطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز قابل تقلید نہیں ہوتی ہے وہ چیز قابل تقلید نہیں ہوتی ہے کہ ایسا کرنا ایسا کرنا چاہیے اشتہی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر نیک نیتی کے ساتھ اور کچھ سوچ کچھ سوچ کر کچھ دلیلیں کچھ حالات کچھ ایسے مسائل ان کے سامنے تھے کہ اس کی بنا پہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا بدنیتی نہیں تھی ان کے نزدیک اس میں خیر تھی ان کے نزدیک اس میں خیر تھی میں جہاں تک اس مسئلے کو دیکھتا ہوں اس مسئلے کو ہم اور سادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور سادہ انداز میں سمجھ سکتے ہیں ہم ان اسطلاحات ہی طرح ہم نہیں جاتے ٹھیک ہے بالکل آسان انداز ہے میں اس آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتظامی تجربہ تھا ایک ٹیسٹ کیس تھا جو ان کے حالات کے لحاظ سے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں خیر ہوگی بات سمیہ نہیں دیں آگے چل کے وہ نتیجہ ویسا نہیں نکلا تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تان و تشنی کرنا جائز نہیں ہو سکتا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے توقعات وابستہ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ ظاہر انسان تھے اپنی ہوشیاری سمجھداری دور اندیشی تدبر اور تجربے کے باوجود بہرحال انسان تھے نا تو کبھی انسان کا اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس معاملے کو اسی دائرے کے اندر دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یزید کی ولی عہدی کا جب آپ نے سوچا تو اس کے لیے آپ نے ظاہر آپ کو اندازہ تو تھا کہ یزید السمت کے افضل لوگوں میں سے نہیں افضل لوگ موجود ہیں صحابہ کے ہیں عبداللہ بن عمر ہیں عبداللہ بن عباس ہیں عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت حسن تو وفات پا گئے تھے حضرت حسین عظیع اللہ موجود ہیں تو صحابہ کے میں سے بڑے یعنی انتہائی باصلاحیت آدمی امت کی آنکھوں کا تارہ وہ موجود ہیں تو یزید کی ولی ہی کا فیصلہ وہ قابل قبول ہونا تھوڑا مشکل ہے تو اس لیے آپ نے اس کے لیے ذہن سازی بھی کی اور مروان ابن حکم کو خاص طور پہ آپ کا خیال یہ تھا کہ اہل شام کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو بنو میاں کے بھارت ساتھ تھے وہ تو مان ماننا ہی تھا انہوں نے اہل عراق کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ مشکل سے مانیں گے مشکل سے مانیں گے انہیں سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن وہاں پہ جو انتظامی مشینری یا کنٹرول کر لے گی ان وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا اور اہل مدینہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس مسئلے پر اتفاق متفق نہیں ہوں گے اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہاں چونکہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یا کوئی سب سے بڑی شخصیت تھی علمی لحاظ سے کوئی مقتدہ تھا تو عبداللہ بن عمر ساری امت انہیں دیکھتی تھی وہ کدھر جا رہے ہیں اور کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے تو ان حضرات کو قائل کرنا یہ ضروری ہے تو پہلے زیاد نے کوشش کی مدینہ جا کے کامیاب نہیں ہوا مروان ابن حکم گورنر تھا اس نے کوشش کی جب اس نے آ کے اعلان کیا مدینہ منورہ نے کہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں ان کو آپ نے بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تحمل کے ساتھ سننا ہے ٹھیک ہے نازک مسائل ہیں آپ نے ایک دم ذہن کی شرح لے کے نہیں جانا ہے کہ جی کوئی آپ ایک منفی ذہن بنا لیں کسی بارے میں یہ واقعات ہیں میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں جو صحیح مستند سے ثابت ہیں بلکہ زیادہ باتیں کتب حدیث کے اندر ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ معاشرہ بہارا کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں تھا انسانی معاشرہ تھا ٹھیک ہے اور اللہ کی طرف سے پھر ایک تکوینی امر بھی تھا ایک تکوینی امر بھی تھا اس پہ میں, میں اگر آگے چل کے بات کروں گا تو جب مروان ابن حکم نے جا کے کہا مدینہ میں اس نے اعلان کیا کہ امیر المین نے تمہارے لیے یزید کو ولی عہد کیا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر و عمر کی سنت ہے ابھی ابو بکر و عمر کی سنت مروان اپنی طرف سے کہا حضرت امیر معاوی نے تو نہیں کہا کہ ابوبکر و عمر کی سنت ہے تو اس نے کہا کہ ابوبکر عمر کی سنت کے مطابق ولید کی یزید کی ولی عہدی اس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو حضرت عبدالرحمان بن نبی بکر حضرت ابو بکر کے شاہدزادے ہو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں ہے یہ قیصر و کسرا کی سنت ہے یہ قیصر و کسرا کی سنت ہے کہ باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر جائے اور ابو بکر و عمر نے یہ خود حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے نا عبدالرحمان وہ خود بات کر رہے ہیں کہ میرے والد نے تو اپنے خاندان سے بھی باہر اپنے قبیلے سے باہر بنو آدی کے ایک آدمی عمر کو ان کی افضلیت کی وجہ سے ان کی انتہائی قابلیت کی وجہ سے ان کو کیا تھا بلی عہد بنایا تھا تو اس کو آپ اس پہ قیاس نہیں کر سکتے بات انہوں نے کہہ دی مروان کو غصہ آ کہ ان کو پکڑو ان کو سپاہیوں سے کہا وہ خیر آپ جا کے اپنی بہن حضرت عائشہ کے حضرے میں چلے گئے تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود مدینہ جانا چاہیے حضرات سے بات کرنی چاہیے تو آپ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مدینہ تو لے کے آئے. تشریف لائے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت حسین خود عبد الرحمان بن ابی بکر بعض روایات میں تو یہ کہ وہیں مدینہ میں بات چیت ہوئی لیکن زیادہ ظاہر ہی کہ مدینہ میں بات چیت نہیں ہوئی بلکہ یہ حضرات مکہ تشریف لے گئے یہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی ایسی تلخ کلامی ہماری ان کی آپس میں کوئی ہو تو یہ خلیفہ بن خیات نے یہ چیز لکھی ہے اس کی سند بھی مضبوط ہے مکہ تشریف لے گئے عمری کی عمرے کی نیت سے عمر کا احرام باندھ کے وہاں چلے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پیچھے پیچھے وہاں چلے گئے اس واقعے کو بعض مورخی نے حج سے تعبیر کیا ہے حج سے تعبیر کیا ہے لیکن جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے یہ حج نہیں تھا بلکہ یہ عمرہ تھا تو وہ بھی پیچھے عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئے اب وہاں پہنچ کے پھر ان کو الگ الگ ان کو بلایا ان کو سمجھایا اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے تھے جس اور پہ دیکھ رہے تھے وہ اپنی جگہ اس کا ایک جواز جواز تو یقیناً تھا ان کا جو عمل ہے حد جواز کے اندر تو یقیناً تھا حد جواز سے باہر نہیں تھا اس کی حیثیت بس یہ تھی کہ انہوں نے افضل کی جگہ غیر افضل کو لے کے آ رہے تھے افضل کی جگہ غیر افضل کو لے کے آ رہے تھے اور خود یزید کی اس زمانے میں جو حالت مسلمانوں کے سامنے تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ شرابی کبابی فاسق و فاجر آدمی ہیں. ہے ٹھیک ہے جو روایات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں فاس کو فاجر اور شرابی کبابی تھا وہ روایات ثاقط ہیں سند اگر آپ دیکھتے ہیں سند ان کی ضعیف ہے جب ضعیف ہے تو اس روایت سے یزید کی ذات مجروع نہیں ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کی ذات زیادہ مجروع ہوتی ہے کہ بیٹا فاسو کو فاجر تھا شرابی کبابی تھا اور انہوں نے اس کو امت کے اوپر حاکم بنا دیا و کو کی ولایت تو ویسے ہی یعنی وہ تو امامت کے لیے بھی لائق نہیں ہوتا ہے کہ جبرن آ جائے امام بن جائے بات میں نہیں تو جن صحابہ کی زندگی فصق و فجور کے خاتمے کے لیے گزری اپنے بیٹے کو کیوں بنائیں گے اس بارے میں اگر ایک دو روایات ہیں ان کی صنعت پر میں نے غور کیا ہے ان کو دیکھا ہے وہ بالکل قابل اعتماد نہیں اگر کو میرا یہ مقام نہیں ہے لیکن اگر کوئی اعلیٰ پائے کے محد اس کو دیکھیں تو میرے خیال اس کو موضوع ہی قرار دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو وضعی قرار دیں گے اس کی کوئی ایسی حیثیت بنتی نہیں ہے. <تصفح> تو خیر اچھا پھر اس میں دیکھیں نا حضرت مولانا رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فتح رشیدیہ میں دو جگہ ان سے ان کا فتویٰ موجود ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے عزید کو خلیفہ کیا تھا ان کو لگتا ہے کہ مصلفی کو یقینی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بندے کو حضرت امیر معاویہ نے کیسے خلیفہ بنا دیا ولی یاد کیسے بنایا تو انہوں نے جواب یہ دیا بڑا تحقیقی جواب ہے وہ کہ بالکل انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا مگر اس وقت یزید اچھی صلاحیت میں تھا اس وقت یزید اچھی صلاحیت میں تھا یہ ایک جگہ یوں لکھا ہے اس وقت یزید صالح تھا ٹھیک ہے فاصو فاجر نہیں تھا یہاں پر بعض حضرات یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ یزید اس ٹائم فاصو فاجر تھا مگر حضرت امیر معاویہ کو اس کی خبر نہیں تھی یہ جواب تو بڑا مشہور ہے چلتا ہے عام طور پہ لیکن یہ جواب میرے لحاظ سے بہت ہی کمزور ہے انتہائی کمزور ہے اس لیے کہ وہ بیٹا جس کو حضرت امیر معاویہ ولی عہد کے طور پہ اس کو کر رہے تھے اور بیٹا ایسا بھی نہیں تھا ان کی بہت سی اولاد تھی یہی ایک بیٹا تھا اسی کو ولی عہد بنانا تھا اگر اس سے پہلے اس کے حالات سے اگر ان مثال کے طور پہ اپنی مصروفیت کے علم رہے بھی ہوں تو جب اس کو طے کیا یا سوچنے لگے کہ اس کو ولی عہد بنانا ہے تو اس کے عمار کی خبر نہیں رکھتے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے اور ویسے بھی حضرت امیر معاویہ بہت سمجھدار آدمی تھے بہت دور اندیش آدمی تھے اتنے بڑے ملک کو چلا رہے تھے ملک کے چپے چپے کی خبریں مل رہی تھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید کا سسک و فجور حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہو اور خود انہیں خبر نہ ہو بال فرض اگر خبر نہ ہو نہ ہوتی تو جب انہوں نے اس کی تجویز دینا شروع کی تھی کہ میں یزید کو ولی عہد بنا رہا ہوں تو جن لوگوں کو پتا تھا کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا نا اگر کسی کو بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ روایت تو ویسی ساخت ہو جاتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا مگر روایت میں آگے فاصل و فاجر سے حضرت امیر ماغیے کی زندگی میں تو جن لوگوں کو پتا تھا ان پہ تو فرض تھا کہ وہ جا کے حضرت امیر ماغی کو بتاتے کہ آپ کا بیٹا فاصق و فاجر اس کو کیسے آپ امت کے اوپر آپ حکمران بنا کے جا رہے ہیں تو ایسی کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کوئی ایک روایت بھی حتٰ یہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی شخصیت نے حضرت امیر معاویہ کو جا کے بتایا ہو کہ آپ کا بیٹا شرابی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں آپ اسے کیوں مسلط کر رہے ہیں کیوں مقرر کر رہے ہیں بات ہاں ایک چیز ہے جو ملتی ہے اور میرا خیال ہے وہ بات اسی حد تک ہے وہ چیز یہ ہے تین اشاع سے وہ چیز منقول ہے ایک جگہ تو بڑی مضبوط سند سے ہے دو جگہ سند میں ذرا کمزوری ہے لیکن تاریخی چیزوں میں ایسی کمزوری چل جاتی ہے بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے اندر جو کمزوری حضرت امیر ماویہ کی زندگی میں تھی نا وہ کمزوری اس قسم کی تھی جسے کہتے ہیں لا اوبالی پن آپ کہہ سکتے ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ سا انداز اور اور ایسا آپ کیا کہیں تفریحات وغیرہ میں زیادہ مشغولیت تو اس بارے میں ایک روایت تبریح کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت امیر ماویہ نے یزید کو بلیحد بنانے کا ارادہ کیا تو اپنے باپ شریک بھائی زیاد بن ابھی سفیان جو کہ عراق کے گورنر تھے انہیں خط لکھا کہ میں یزید کو ولی عہد بنانے کا سوچ رہا ہوں ابھی اعلان وغیرہ نہیں کیا ابھی تو اندر اندر رائے خاص خاص لوگوں سے لے رہے تھے کہ میں نے اس کو ولی عہد بنانے کا ارادہ کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے تو زیاد و خط پڑھ کے پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے نائب کو کہا اپنے مشیر کو کہا کہ میں تو پریشان ہوں کہ امیر المومنین یزید کو ولی عہد بنا رہے ہیں جبکہ یزید کی حالت ایسی ہے کہ وہ سیر و شکار کے اندر منہمک رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ذمہ دار آدمی نہیں ہے اپنے اوقات کو تفریحات کے اندر وہ صرف کرتا ہے اور حقیقت بھی یہ کہ یزید کی جو زندگی ہے جو اس کے خلافت سے پہلے کی زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس زمانے کے جو کوئی خصوصیت ہوتی ہے نوجوانوں میں کوئی علم حاصل کر رہا ہے کوئی صحابہ کے پاس جا کے احادیث سن رہا ہے علم کے لیے پھر رہا ہے یہ عبادت گزاری بہت زیادہ ہے یہ فتوحات میں مجاہد ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے ایسی چیزیں نہیں ملتی ایک واقعہ ہے جہاد کا قسم کا جہاد جس میں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو امیر بنایا تھا وہ ایک تجربہ تھا اس کے علاوہ نہ کہیں حکومت کا تجربہ تھا کہ کسی علاقے میں گورنری ہو مینجمنٹ کا کوئی تجربہ ہو تو زیاد بہت ہوشیر آدمی تھا اس نے کہا کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ امیر المومنین بیٹے کو یہ ذمہ داری سونپیں گے تو مشیر نے کہا کہ پھر اس نے کہا میں امیر المومنین کو لکھتا ہوں کہ آپ کا بیٹے میں نا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی ذمہ داری اس کو نہ سوپے تو مشیر نے کہا کہ امیر المومنین کو اپنے بیٹے سے آپ مایوس کریں گے اچھی بات نہیں ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں جا کے یزید کو سمجھاؤں کہ وہ ایسی حرکتیں چھوڑ دے یہ تفریحات ہو یہ لا بالی پن غیر ذمہ داران رویہ اس کو چھوڑ دے تو زیاد نے کہا اگر یہ ہو جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا تو ایسا کر لو تو پھر اس نے جا کے یزید کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے والد تمہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور تم جو نا کیا کر رہے ہو تو یزید نے پھر اپنی وہ بھی چیزیں جو تھیں وہ چھوڑ دیں ان میں کمی کر دی اس نے ٹھیک ہے حضرت عمر بن حضم رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی ہیں ان کے بارے میں قطب حدیث میں روایت ہے اور بڑی مضبوط صنعت سے یہ چیز موجود ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس مدینہ سے گئے ہیں اور انہوں نے جو بات چیت کی ہے تو ان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر بھی کوئی یہ چیز نہیں ملتی کہ یزید شرابی ہے اور اور دیگر باتیں آپ اسے نہ بنائیں اس کا بھی خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بین طور دیکھ رہے تھے کہ آپ کے پاس اور اچھے لوگ موجود ہیں امت میں اور اچھے لوگ موجود ہیں تو یزید کو تو ویسے ہی اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تو یعنی ایک تاریخی سے تھا ایک جیسے بات کرتے ہیں بڑوں سے کہ یزید کو تو اللہ نے سبھی کچھ دے رکھا ہے کون سی خیر ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دی ہے یہ حکومت والا کام آپ اس کو نہ دیں یہ آپ کسی اور کو دے دیں تو حضرت میرے معافی نے بات سن لی اور کہا کہ اللہ کو جزائ خیر دے آپ نے حق بات آپ نے اچھی بات کہی اپنے دل کی بات آپ نے کہہ دی باقی بات یہ ہے کہ اس وقت میں یا تو صحابہ کے بیٹے رہ گئے ہیں یا میرا بیٹا رہ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے بیٹوں سے میرا بیٹا وہ اس امر کو زیادہ سنبھال لے گا ان کو پھر اعزاز و اکرام ان کو رخصت کر احنف ابن قیس جو عراق کے بڑے ذمہ دار رواسامے سے تھے ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ امیر اور یزید کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس کے معاملات کی اس کے حالات کی آپ کو زیادہ خبر ہے تو اس کے باوجود اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہمارا کام تو سوئینہ واتا ہے تو ان تمام چیزوں سے جو خلاصہ جو سمجھ میں آتا ہے یزید کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اس میں جن لوگوں نے دیکھا کہ اس کو نہیں بنانا چاہیے انہوں نے یہ دیکھا تجربہ نہیں ہے اس کے پاس تجربہ اس کے پاس نہیں ہے اور جن ساتھ میں ایک چیز اور بھی تھی جو عبد الرحمن ابن بکر کے اس قول سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس طریقے سے موروسیت کا ایک سلسلہ چل پڑے گا حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی نیک نیتی وغیرہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ خالص دنیا داری کے لیے بد سے بدترین لوگوں کو آگے بناتے جائیں گے یہ خطرہ تھا اور یہ خطرہ بالکل صحیح تھا کیونکہ آگے چل کے پھر ایسا ہی ہو گیا تو یہ مسائل حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تھے جب میں نے میں نے جو بات میں کر رہا تھا کہ مکہ تشریف لے گئے ان حضرات سے بات چیت ہوئی ہے اس بات چیت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سن لی ان کا اختلاف رائے اپنی جگہ پر تھا عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے بیعت کر لی یزید کی تو میں بھی کر لوں گا ابھی یزید کی ولی اہدی کے لیے میں تائید نہیں کرتا ہوں اگر مسلمانوں نے بیت کر لی تو میں بھی کر لوں گا ان کا فیقی مسئلہ کیا تھا زمانے کے اندر بھی تھا کہ اگر مسلمان کسی خلیفہ پہ متفق ہو جائیں تو پھر وہ جیسا بھی ہو جیسا بھی ہو تو پھر ہم نے سر تسلیم خم کر دینا بطور حکمران اس کو مان لینا ہے اور اگر اشتراک ہے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں تو میں نے کسی کی بھی تائید نہیں کرنی اور میں نے خاموشی اختیار کرنی اپنی علمی خدمات کے اندر میں نے لگے رہنا ہے یہ اور بھی کئی صحابہ کا طریقہ اس سارے دورے ستنام میں یہی رہا ہے جب بھی فتنے کا دور آیا ہے چاہے حضرت علی کے دور میں آیا ہے یا پھر یزید کے دور میں آیا یا عبداللہ بن زبیر کے دور میں فتنہ و خانہ جنگیاں ہوئی ہیں تو ان کا موقف یہ تھا کہ بس اب غیر جانبدار ہو کے اپنا علمی کام کرو اس میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا غالباً وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات ایسے مقام دہ تھے کہ دنیا ان سے علم حاصل کر رہی تھی اگر ان کی جانبداری ایک طرف ظاہر ہوتی تو جن کا سیاسی جگاؤ دوسری طرف تھا نا وہ ان سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ان کی روایات نہیں لیتے یہ چیز حقیقت بھی آپ دیکھیں جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ آپ کو سب کو پتہ ہے شام کے کتنے محدثین تھے جو حضرت علی سے روایات نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا حضرت علی سے لڑائی میں قتل ہوئے ہیں تو ہمارا تو دل نہیں مانتا ان سے ہم روایت لیں بات سمجھ میں آ اسی طریقے سے عراقی بھی بہت سے لوگ تھے جو شامیوں سے روایت نہیں لیتے تھے ان کا بھی یہی ذہن تھا تو پھر وہ سیاسی جو قدورتیں ہوتی ہیں نا وہ بعض اوقات علم کی اشاعت کے اندر حائل ہو جاتی ہیں بھائی جو ہمارے پاکستان کی آپ دینی سیاسی جماعتوں کو آپ دیکھ لینا ایک بندہ ایک دینی سیاسی جماعت میں ہے اس مدلس سے کہ محتمیم اس دینی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں یہ حدیث پڑھانے والے محدث اس دینی سیاسی جماعت کے جس سے آن وابستہ مخالف ہیں تو بندہ جو ایک لنک ہوتا ہے نا قلبی لنک استاد و شاگرد کا بنتا نہیں ہے پھر ایسا ہے کہ تو وہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ جو ہم سے علم حاصل کرنے والے ہیں وہ بالکل قدورت سے پاک ہو کے علم حاصل کریں اور سب کو یہ فیض پہنچیں کیونکہ امانت نبی علیہ وسلم کی احادیث کی ہے تو وہ اس چیز کے اندر لگے رہے ہیں خیر ان حضرات کو حضرت امیر معاویہ نے بالکل مجبور نہیں کیا امام احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ بات کرتے ہوئے کہ ان حضرات نے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیا اور حضرت امیر معاویہ نے ان میں سے کسی کو مجبور نہیں کر حضرت امیر معاویہ کی وفات سال جب ہوئی ہے تو اسی اپنی رائے کے اوپر تھے ٹھیک ہے اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے یزید کو وسیعتیں کی تھی وہ وسایا معتبر بھی ہیں اور من گھڑت بھی ہیں دونوں قسم کی چیزیں تاریخ میں موجود ہیں مجھے ذرا تاریخ محمد مسلمہ دیجیے گا دوسری جلد اس میں حضرت امیر معاویہ کی جو وسایہ ہیں وہ ذرا نکال کے رکھیں دوسری جلد حضرت امیر اس کو نکال لیں ذرا وسایا حضرت امیر معاویہ کی نکالیں ذرا مجھے ایک بار پھر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب جھوٹا وسیعت نامہ وہ تو اتنا مشہور ہے اتنا مشہور ہے کہ ہمارے اسکول اور کالجز کی جو تاریخ جو تھوڑی بہت پڑھائی جاتی ہے یا ان کی جو گائیڈز وغیرہ جو لوگ لکھتے ہیں اس کے لیے امتحانی امتحانی پرچہ جات وغیرہ ہر جگہ آپ کو وہ مل جائے گا اردو تاریخ جتنی بھی ہیں چاہے اکبر شاہ نجیب آبادی ہے چاہے شاہ معین الدین ندوی ہیں یا چاہے تاریخ ملت ہے جو بھی آپ اٹھائیں گے وہ جھوٹا اور قطعی طور پہ جھوٹا وہ اس کے اندر موجود ہے اور جس سے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین کردار کی اور جو ان کا ایک معتبر وسیعت نامہ ہے جسے حافظ کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ میں اللہ کو نظر ہی نہیں آتا انہوں نے آنکھوں پر پٹی وہاں باندھ لیتے ہیں پہلے تو میں آپ کو جو نا وہ جھوٹا وسیعت نامہ پہلے آپ کو سناتا ہوں تو خیر مجھے زبانی یاد ہی ہے کہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کو کہتے ہیں کہ بھیا میں نے تیرے لیے گردنے جھکا دی میں نے تیرے لیے زمین شمین ساری اموات کر دی مسلمانوں کو مسخر کر کے تابع کر کے تیرے لیے میں نے سب کچھ تیار کر دیا تیرے لیے اب ابتدائی سے آپ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے کہ ایک صحابی کلام لگ رہا ہے آپ کو یا کسی انتہائی دنیا دار شخص کا کلام لگ رہا ہے یہ جھوٹی روایت یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے بہر آگے وہ کہتے ہیں وہ جو بھی خانہ صاحب جو بھی جیل صاحب ہے اسی امیر محاوی کلام نہیں ہے بہر اس میں یہ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں تین بندے ہیں ہاں چند بندے ہیں عبداللہ بن عمر ہیں مگر انہیں تو عبادت نے بالکل خستہ حال کر دیا ہے کسی قابل نہیں ہے یعنی بالکل لاچار کمزور ہو گئے نا عبدالرحمان بن ابی بکر ہے مگر اس کو تو عیاشی نے خراب کر دیا ہے عیاشی نے اور عورتوں کی ناوز تعلقات نے خراب کر ہے ہاں حسین ہیں وہ اگر تمہارے خلاف کریں تو ان کیا خیال کرنا ان کے نصب کا رشتے کا خیال کر لیں اچھا وہ آدمی جو شیر کی طرح حملہ کرے گا لومڑی کی طرح چکمے دے گا وہ عبد بن زبیر ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس کی بوٹیاں اڑا دینا یہ وسیعت نامہ ختم ہوا اب آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ جس شخص نے اس کو گھڑا ہے اس شخص کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اس کو تاریخ کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے زمانے کا آدمی تو ہے ہی نہیں ہے وہ کیونکہ عبد الرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امیر معاویہ کی وفات سے چار سال پہلے وفات پا چکے تھے ٹھیک ہے سن چھپن ہجری میں وفات ہوگی تو تو تھے ہی نہیں ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے تھے ان کا ذکر تو یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا پھر اس گھڑنے والے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ عبد الرحمان ابن ابی بکر کی عمر کتنی ہے بھائی سال کے جوان آدمی تھے اسی سال سے اوپر کے تھے یہ سن ساٹھ ہجری چل رہا ہے جناب حضرت امیر معاویہ کا سال وفات عبد الرحمن ابن ابھی بکر جنگ بدر میں کفار کے ساتھ اپنے والد کے بالمقابل آئے تھے وہ حدیث تو مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ میرے سامنے آ تھے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا اگر میں دیکھ لیتا تو میں تو تیری گردن اڑا دیتا کہ میرے نبی کے مقابلے میں تلوار لے کے آیا تو, تو اندازہ کریں سن دو ہجری کے اندر وہ کم سے کم پچیس ایک سال کے تو ہوں گے بیس ایک سال کے تو کم سے کم ہوں گے اگر بیس سال کا بھی آپ مانیں جنگ بدر میں جو دو ہجری میں ہوئی ہے تو ابھی قریب قریب اسی کے آس پاس وہ ضرور تھے پاس میں یاری اور جیسا میں نے دنیا سے وہ جا چکے تھے تو یہ باتیں خود ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ وسیعت نامہ چھوٹا ہے پھر آپ اس کو اس پہلو کو بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعین وہ زیادہ طاقتور یزید زیادہ طاقتور تھا وہ زیادہ طاقتور ہے نا تو جس چیز سے انہیں اتنا خطرہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر شعر کی طرح حملہ کرے گا خود کیوں نہیں پکڑ لیا ان کو بھائی شخص جناب یقیناً بغاوت کرے گا اس کے غلط اضایم میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ بیٹی کے اوپر اگر بال فض خدا نخواستہ میں اس جیلی راوی کے اوپر ہٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت ہے بیٹے کے لیے تو باپ تو خود اس کو خود ہینڈل کر لیتا ہے نا اس کو اسی کے سروے چھوڑ کے جانی تھی تو یہ اچھا پھر سیدھی باتیں آپ راوی کو آپ دیکھ لیں کذاب اعظم دجالِ اعظم لوت بن یاہی ابو مخنف میں کئی بار بتا چکا ہوں یہ اس کی جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور ہمارے اردو دان مورقین فارسی مولقین مستشرقین ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جو لوت بن یاحیہ کا کی حیثیت ہے قذاب ال محترق ان ان لوگوں کے ہاں اس کی حیثیت میں گوئے ماں بخاری سے بھی زیادہ سچے ہو. امام بخاری تو کیا میں بولوں جن سے امام بخاری نے روایات لی ہیں اعلیٰ درجے کے طبع تابعین ہیں یہ تابعین ہیں امام مصروف ہیں امام مکحول ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ابن زبیر ہے لگتا ہے کہ وہ مخنف کو اس کے مقام پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی روایات تو بڑی سکا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ان چیزوں کو پھیلانے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو رس کے جراثیم ہیں وہ اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ جو چیز صحاب کرام کے خلاف جا رہی ہے اس کو ایسے لیتے ہیں کہ گویا نعمت مل گئی اور جو ان کا دفاع کر رہی ہے اور وہ صحیح بات ہے اس کو چھپا دیتے ہیں اس کو نظر ہی نہ آئے میں آپ کو ان کی صحیح وسیع نام آپ کو بتاتا ہوں اس وسیع نامے حضرت امیر معاویہ نے لکھا اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے تمہارے لیے یہ امر خلافت طے کر دیا ہے تم اس کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو نمبر دو اگر بھلائی سے رہو گے تو یہ میری سعدت ہوگی اگر بھلائی سے رہو گے تو یہ میری سعادت ہوگی اور اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ تمہاری بدبختی ہوگی میں نے تمہیں سبر کر دیا ہے اب اگر نہیں کرو گے تمہاری بدبختی ہے نمبر تین لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا نمبر چار تمہیں اپنی توہین و تنخیص کی جو باتیں پہنچے انہیں نظر انداز کر دینا تمہیں اپنی بہت بڑی بات ہی ہے یہ کسی بھی لیڈر کے لیے کسی بھی حکمران کے لیے کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے منصب امامت چاہے عزمہ ہو یہ منصب امامت مسجد کا بھی ہو سب کے لیے چیزیں کارآمد ہیں اگر آپ جو آپ نے سنا وس بندے کے پیچھے پڑیں گئے آپ خاص قیادت کریں گے جلی کٹی سب سننی پڑتی ہیں اور سب کے ساتھ آپ نے ایسے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ سینے کو وسیع رکھنا پڑتا ہے شرفا کے ساتھ سختی نہ برتنا شرفا کے ساتھ سختی نہ برتنا ان کی حت کے عزت سے بہت بچنا ان کی حت کے عزت سے بہت بچنا انہیں اپنے قریب رکھنا جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے یہ جو چیزیں ہیں تاریخ امت مسلمان حصہ دوم صفحہ چار سو انتیس چار سو تیس پر ہیں ٹھیک ہے جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو عمر رسیدہ تجربہ کار نیک اور پرہیزگار افراد سے مشورہ لینا یہ سو باتوں کی ایک بات ہے اور میں کہتا ہوں اگر یزید اس ایک بات پر یہ عمل کر لیتا اس کی اپنی کمزوری نہ تجربہ کاری کے باوجود اس کا دور اچھا گزر جاتا کیونکہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ سارے ختنوں کا کالا کاما کر گئے تھے سارا نظام بڑے طریقے کے ساتھ چل رہا تھا صرف تجربہ کار لوگوں سے نیک لوگوں سے مشورہ کر کے چلتا رہتا فرمایا ان کی رائے کی مخالفت نہ کرنا نیک لوگوں کی رائے کی مخالفت نہ کرنا اچھا جی اپنی رائے پر کبھی اصرار نہ کرنا کیونکہ صرف ایک ذہن میں آنے والی رائے صحیح نہیں ہوتی کتنی بڑی بات ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کتنا تجربہ کار آدمی کتنا بڑا مدبر کتنا بڑا فلاسفر آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ کا فلاسفر وہ بات کر رہا ہے اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا ایک ذہن میں بات آنے والی آنے والی رائے صحیح نہیں ہو سکتی کیا بولیں اپنے نفس کی اصلاح کا اہتمام کرنا کلام خود بول رہا ہے یہ صحابی کا کلام ہے اپنے نفس کی اصلاح کا اہتمام کرنا لوگ بھی تمہارے ساتھ درست چلیں گے ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ ہمارے ہمارے ساتھ نہیں چلتے فرمایا خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لو لوگ بھی تمہارے ساتھ صحیح چلیں گے لوگوں کو کبھی کسی اعتراض کا موقع مت دینا دیکھو ایک بات پیچھے کے جلی کٹی بری بھلی سن کے پروانی کرنا ہے وہ چیز الگ ہے وہ وہ چیز ہے کہ لوگ بلا وجہ کہہ رہے ہیں یہاں مراد یہ کہ آپ خود کو ایسا کام کر گزرو کہ لوگ معترز ہوں لوگوں کو کبھی اعتراض کا موقع مت دینا کہ لوگ بری بات کو تیزی سے تھلایا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں اتقو موازع یا توہم جو تہمت کا جو جہاں پہ شک ہو نا جہاں پہ آپ تہمت لگتی ہے اس سے بھی آپ بچیں نماز با جماعت کی پابندی کرتے رہنا نماز با جماعت کی پابندی کرتے رہنا یہ خاص طور پہ اہتمام سے لکھوایا ہے خاص طور پہ اہتمام سے لکھوایا ہے اور بہت بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی نا جو آخری وصیتیں تھیں ان میں سے یہ بھی تھی اسلاد اسفلاط امام الگ حکم تو آپ دیکھیں اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یزید کے دور کو دیکھنا ہے نا سمجھنا ہے یزید کے دور کو اس کے دور کو حضرت امیر معاویہ کی یہ جو وسیعت ہے اس وسیعت کی ایک ایک شک کو لے کے یزید کے دور کو آپ دیکھیں تب آپ سمجھیں گے کہ یزید کا دور اچھا کیوں نہیں ہوا اس کے اس کے دور کے اندر فتنے کیوں نمودار ہوئے اپنے باپ کی وسیعتوں پہ اس نے عمل نہیں کیا نہیں کیا اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں یار گھڑی سامنے جو ٹائم دیکھے لیکن ادھر قریب ہو کے کمپیوٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ گھڑی نہیں ہے سامنے وہ گھڑی ہے تو صحیح لیکن اسے چمک پڑتی ہے نظر نہیں آتا کیا ٹائم ہوا ویسے وہ تو بالکل غلط بتا رہی ہے پورے دس بجے اچھا میں موضوع کو کلوز کرتا ہوں اب آگے چلتا یزید کے دور میں بہت سی باتیں ان اللہ تعالیٰ آ جائیں گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی وفات ہو جاتی ہے رجب سن ساٹھ ہجری میں رجب سن ساٹھ ہجری میں تاریخ وفات کے بارے میں تین اقوال ہیں چار رجب بھی ہے اور پندرہ رجب بھی ہے اور بائیس رجب بھی ہے چار رجب پندرہ رجب بائیس رجب اس میں جو سب سے زیادہ راجے ہے وہ چار رجب ہے دوسرے نمبر پہ پندرہ رجب ہے بائیس رجب کا قول موجود ہے کوئی اس کو بیان کرتا ہے سنتا ہے مانتا ہے تو حرج نہیں تاریخی مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو ہے تھوڑا وہ مشکل ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ تفصیل پہ کا ٹائم نہیں ہے آپ تاریخ احمت مسلمہ کے حاشیے کے اندر اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر چار سو بتیس میں کہ چار رجب کی جو روایت ہے اس کے راجی ہونے کی وجہ کیا ہے اگر آپ بعد میں سوالات میں پوچھنا چاہیں گے تو اس میں کہہ دوں گا ابھی ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ امت مسلمہ میں یہاں پہ ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کا صرف میں حوالہ ہی دے رہا ہوں کتب حدیث اور سیرت معاویہ کتب حدیث اوسیرت معاویہ یہ صفحہ نمبر 433 ہے حصہ دوم میں عام طور پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصویر کتب تاریخ کی بعض ضعیف روایات میں موضوع روایات میں آتی ہے یہ کتب حدیث آپ کو کچھ اور منظر آپ کو دکھائیں گی تو اس لیے میں نے یہاں پہ تاریخ روایات کو نہیں لیا صرف کتب حدیث کو لیا ہے عنوان بھی یہ لگایا ہے یہ کتب تاریخ پر اکتفا کر لیا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا دار بادشاہ محسوس ہوتے ہیں مگر کتب حدیث کے معتبر ذخیرے پر نظر ڈالی جائے تو ایک با عالم فاضل مخلص خدا طرس حکمران دکھائی دیتے ہیں ذخیر حدیث یعنی جوام سنن مسانید اور معجم میں حضرت معاویہ کی تصویر دیکھیے میں صرف آپ کو ہیڈنگ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا برائیوں اور گناہوں سے نفرت فیشن بناوٹ اور نمود و نمائش کی روک تھام دین کو اصل شکل پہ برقرار رکھنے کا جذبہ انسانی جان کی قدر و قیمت غیر اسلامی طریقوں سے گریز خوش آمدیوں کی روک تھام اگوئی کی حوصلہ افضائی ضمیر کی آزادی یہ ہیڈنگز ہر ایک کے نیچے مثالیں کتب حدیث سے موجود ہیں بے تکلف رہن سہن شرعی جزیات بے تکلف رہن سہن پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ عام طور پہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے جیسے شہانہ کرو فر تھا جاو ہشم تھے خدم تھے ہٹو بچوں کی آوازیں تھیں تو اس میں روایت کے اندر مسند احمد کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب وہ آرام کرتے تو ساتھی آس پاس بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے اب آپ بتائیں کتنا بے تکلف انسان تھا یہاں پہ جناب زمین پر لیٹ گئے ساتھ گپ شپ رہے ہیں لگتا ہے تبلیغ جماعت جناب مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے بالکل بے تکلف تھی بات نہیں ہے شری جزیات سنن و مستحبات تک کا خیال سنت کی اشاعت کا ولولہ خصوصی ایام کے بارے میں خصوصی ایام ثمرا جیسے شب قدر ہے دس محرم ہیں ان کے بارے میں ترغیب اور اعتدال طالب علمانہ جذبہ دینی مسائل کی تحقیق علمی و فقہی مہارت اور فضلۂ صحابہ کا آپ کے علم پر اعتماد اللہ کی حدود کا قیام ریاست کی اولین ذمہ داری خلافت کی اہمیت فرقہ بندیوں کا علاج شریعت کو تھامے رکھنا صحابہ کرام کا اعزاز جہاد اور اقامت دین کی تڑپ، اس میں حضرت امیر معاویہ کا میں آپ کو قول سنا دوں کہ آخری ٹائم میں جا آپ نے وسیعت کی تھی اپنے تمام افسران کو شدو خناک الروم شدو خناق الروم یورپ والوں کا گلا پکڑ دو ٹھیک ہے گلا گھوڑ دو ان کا فعین نہ بزالی کا غیر ان پہ قابو پا کر تم ساری دنیا پر قابو پا سکتے ہو آپ نے اپنی افواج بالکل یورپ کی سرحدوں پہ لگائی ہوئی تھیں اور وہاں پر خاص طور پہ بحیر عروم میں بہت بڑا آپ نے قلعہ بنوایا تھا مگر افسوس کی یزید نے جہاں آپ کے دیگر کاموں میں تقلید نہیں کی یہ کام بھی اس نے الٹی کر دیا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا روایت حدیث میں حضرت معاویہ رضیاں کا انداز جہلی روایات کی روک تھام اور ان پہ سرزنش چھوٹی روایات کی پہچان کا معیار جیلی راویوں اور جاہلوں پر سرکاری پابندی اس غلط فہمی کی تردید کے اصلاح باطن ہی کافی ہے علماء طلبا معذین کی حوصلہ افزائی دنیا سے اکتاحٹ فکر آخرت اور عشق نبوی تو یہ چیزیں کتب حدیث میں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی کام کرنے والوں کے لیے میدان بہت بڑا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یزید کے دور پر ہم آ جاتے ہیں <خب También unizations> یزید کے دور کو ذرا کھول کے رکھیے گا شاید بیچ میں کہیں ضرورت پڑ جائے کوئی روایت دکھانے کی حضرت امیر معاوی اور حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے یزید نے حکومت سنبھال لی بعد کی وفات کے وقت وہ دارالحکومت دمش میں موجود نہیں تھا بلکہ ایک دیہات تھا جسے ہیوارین کہتے ہیں تو یزید چونکہ زیادہ شیر و شکار کا شوقین تھا وہ زیادہ اس کی زندگی حیوارین نامی دیہاتی میں گزری ہے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بھی اور زمانے حکومت میں بھی کبھی وہ دمشق میں ہوتا تھا اور کبھی حیوارین چلا جاتا تھا ابھی وہیں تھا تو آپ کی وفات کی اطلاع ملنے پر پھر وہ آیا ہے اور اس نے مسندِ خلافت اس نے سنبھالی ہے اور تعزیتی اجلاس سے اس نے خطاب کیا ہے اس خطاب سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا فصیحی و بلیغ آدمی تھا ٹھیک ہے بات چیت میں اور سخندانی کے اندر وہ بڑا قابل آدمی تھا لیکن بات ایک حکمران کے لیے سے سخندانی اور بات چیت کافی نہیں ہوتی اچھی تقریر کرنے سے اچھا حکمران انسان نہیں بن جاتا اچھے اعمال حکمران کو اچھا بناتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رائے جو وصیت نام آپ کے سامنے ابھی گزرا کہ لوگوں کے سختی نہیں کرنی ہے اور شرفا کی شرافت کا خیال رکھنا یہ ہے کہ نہیں ابھی آپ نے پڑھا ہے یزید کے ہاتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس نے حکمران بنتے ہی شروع ہی سے اس نے اپنے والد محترم کی نصیحتوں کا بالکل خیال نہیں کیا دیکھیں ان نصیحتوں کے سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بیٹے کی طبیعت کا تو اندازہ تھا تو جو بیٹے کے کمزور پوائنٹ تھے نا وہیں پہ انہوں نے پٹیاں رکھی تھیں وہیں سے اس کو کور کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے لیکن بیٹے نے وہ جو بیریئر تھے ان کو فوراً ہٹا دیا کہ میری تو جیسے طبیعت میں تو ویسے کروں گا اب تو میں حکمران کون روکنے والا ہے تو اب یہ جو چیز تھی صحابہ کرام کا خیال کرنا شورفا کے سختی نہ برتنا اسی کو آپ دیکھ لیں کہ خلیفہ بنتے ہی اس نے سب سے پہلی چیز جو بھیجی ہے کہ مدینہ منورہ جا کے ان لوگوں سے بیعت لو جس نے میرے والد کے زمانے میں انہوں نے میری ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا یعنی عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر حضرت حسین وغیرہ ان حضرات سے فوری طور پہ جا کے بیعت لو اور یہاں تک پابند کیا کہ پہنچتے کے ساتھ ہی آپ نے بیعت لینی ہے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرنی ہے اب یہ تشدد نہیں ہوتا ہے اور ابھی تک حضرت امیر معوی کی وفات کی خبر بھی نہیں پہنچی تھی ابھی تو ان کی وفات ہوئی ابھی تو تدفین ہوئی ہے پہنچتے پہنچتے دس پندرہ دن کا فاصلہ ہے تو یہی قاصد وفات کی خبر بھی لے کے جا رہا تھا یہی قاصد بیعت کی خبر بھی لے کے جا رہا تھا تو یہ خلیفہ خیات کی تاریخ میں ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں معتبر اسانید سے ہے لوگ کہتے ہیں عام طور پر یزید کے بارے میں جو غلط چیزیں مشہور ہیں منفی چیزیں اس کی برائیاں وہ شیعہ راویوں کی چیزیں ہیں تو آپ اطمینان رکھیں اس پورے لیکچر میں یزید کے بارے میں حسین کے بارے میں جو بھی آ رہا ہے وہ شیعہ راویوں کی روایات سے پاک ہے وہ معتبر روایات ہیں وہ روافذ کی روایات نہیں ہیں وہ اہل سنت کی روایات ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کی صنعت کی تحقیق کر سکتے ہیں اور جتنی باتیں بتاؤں گا ساری تاریخ محمد میں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں آپ حوالوں کی اسناد کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں حوالوں کی اسنادی حیثیت ہے حسن ہے یا صحیح ہے وہ میں نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو قاصد تھا یہ بڑی تیزی سے سفر کر کے مدینہ پہنچے تو آدھی رات کا ٹائم تھا اس وقت اس نے جا کے گورنر کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ آئے جی اور ان سے کہا یہ دکھائیے گا مجھے روایت آپ کو پڑھ سناتا تو جو گورنر تھے وہاں کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ ابھی ابھی بیعت لینی ہے ان لوگوں سے ابھی ابھی بیعت لینی ہے خاص طور پر عبداللہ بن زبیر حسین سے اسی وقت بلا حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں یزید آ گیا ہے یزید کا حکم میں بیعت لو تو اس نے اسی ٹائم ان حضرات کو بلایا حضرت حسین کو عبداللہ بن زبیر کو آدھی رات کو طلب کیا اور کہا کہ حضرت امیر ماغی کی وفات ہو گئی ہے یزید خلیفہ ہو گیا ہے آپ بیعت کر لیں اب دل... اتنی بڑی بات ہے اور اچانک آدھی رات کو گھروں سے اٹھا کے لوگوں کو بلایا گیا ہے لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں صحابہ اکرام ہے یہ صحابہ کرام بھی اب یہ ان کا وہ دور نہیں ہے کہ جب ان کو صغار صحابہ کا یا ان کو لڑکپن کا دور یا نوجوانی کا یہ خود تقریباً پچاس سال کے لوگ تھے یہ دین میں شمار تھے یہ امت میں یہ کہنے کو چاہیے چند افراد ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے سرتابی کی تھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یزید سے بیعت نہ کرنے والے تو چار پانچ ہی بندے تھے آپ یہ دیکھو چار پانچ بندے تھے کون ان میں سے ہر بندہ ایک مستقل بہت بڑا حلقہ رکھتا تھا کوئی بندہ کہے کہ یار اس مسئلے میں تو صرف اختلاف کیا تھا شیخ شیخ الَََ حضرت شیخ علیہ السلامی عثمانی صاحب کو اختلاف تھا اور ایک حضرت ذاکر صاحب کو اختلاف تھا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا اختلاف تھا اور حضرت سلیم اللہ خان صاحب اختلاف کر گئے تھے مولانا سرفاخ صفدر صاحب کا اختلاف تھا باقی تو اس سب نے مان لیا تھا تو آپ بتائیں کہ یہ کوئی بات صحیح ہے بھائی امت کے اساتین کی رائے تو سب سے اہم ہوتی ہے تو یہ ان میں سے ہر بندہ اپنی جگہ پر امت کے مفتی جو مفتی اعظم تھا اپنی جگہ پر بات سمجھ تو ان کی رائے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے تو خیر اور جو طریقہ تھا وہ اگر ان کو قائل کرنا تھا وہ بڑے طریقے کے ساتھ قائل کرنا چاہیے تھا وہ تو خود عمل نے یہ بتا دیا کہ جو ان کے خدشے تھے صحیح ثابت ہو رہے ہیں تو آدھی رات کو جب ان کو اٹھایا گیا تو خیر انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ دیکھیں ہم جیسے لوگ اس طرح خفیہ بیعت نہیں کرتے ہوتے عبداللہ بن زبیر بہت ہوشیار آدمی تھے بہت ہی ہوشیار آدمی تھے تو انہوں نے کہا ہم جیسے لوگ خفیہ بیعت نہیں کرتے ہوتے ہماری بیت تو ہونی چاہیے دنیا دیکھے تو ولید بن اتبر طبیعت کے لحاظ سے بہت شریف آدمی تھا نرم طبیعت کا آدمی تھا اس نے کہا اس کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ آدھی رات کو ان کو بلانا ہے اس نے سرکاری آڈر تو فالو کر لیا تھا فارمیلٹی پوری کر دی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے رات چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں روزۂ اطہر کو صلی اللہ وسلم کے جوار کو آپ کے پڑوس کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ اگر ہم رہیں گے تو ہمیں ہمارے ضمیر کے خلاف مجبور کیا جائے گا باتوں میں یہاں پر یزید کے جو حامی ہیں وہ یہ دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کی طرف سے تو کوئی سختی نہیں تھی وہ تو بہت ہی نرمی تھی آپ دیکھیں یزید رجب میں خلیفہ بنا اور حضرت حسین شہید ہوئے جا کے محرم میں پورے پانچ مہینے بیچ میں گزر جاتے ہیں تو پانچ مہینے یزید اگر ان کو مروانا چاہتا تو پہلے ہی مہینے مروا دیتا پانچ مہینے تک تو اس نے چھوڑ دیے رکھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی اپنی غلطی تھی نا سمجھی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے کوفیوں کی باتوں میں آتے رہے ان کے بہکاوے میں آ گئے وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر سے اٹھ کے چلے گئے مکہ تو یزید نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا مکہ جانے پہ پھر وہاں سے جناب نکل کے وہ کوفہ چلے گئے تو یزید نے تو مجبور نہیں کیا تھا کوفہ جانے پہ اور وہاں جا کے پھر جو ہونا تھا وہ ہوا تو یہ یزید نے کہ تو ان کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی یہ ایک توجہ پیش کی جاتی ہے لیکن یہ توجہ کتنی کمزور ہے یہ تاریخی حقائق آپ کو بتائیں گے آپ سوچیں کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے جائے گا کوئی بھی مومن نہیں کرے گا حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے مدینہ منورہ میں رہ کے سالہ سال زمانہ انہوں نے تبلیغ کی ہے پھر سعودی حکومت نے ان کو نکال دیا ان کو تو ہمارے حضرت مولانا یاہ مدنی صاح طویل زمانہ گزرا بڑا بہت تعلق تھا تو ہمارے حضرت سرمایہ جب ہم سید احمد خان صاحب کو مدینہ سے نکالا جا رہا تھا تو حضرت جاتے ہوئے عجیب ان کی کیفیت تھی اور وہ شعر پڑ رہے تھے ہے اجازت ان کو جو دنیا کمانے آتے ہیں ہے اجازت ان کو جو دنیا کماتے آتے ہیں اور نکالا جاتا ہے جو دین پھیلاتے ہیں ٹھیک ہے تو حکومت نے نکالا تو نکلے تو آپ اندازہ کریں کہ روزہ رسول کو علیہ سلام کے پڑوس کو حضرت حسین عبداللہ بن زبیر کیسے چھوڑ سکتے تھے خاندان وہاں تھا قبیلہ وہاں تھا سب کچھ وہاں تھا زندگی وہاں گزری تھی ویسے آپ جس شہر میں ہوتے ہیں اس شہر سے بھی ایک تعلق ہو جاتا ہے نا مدینہ تو مدینہ ہے نا اپنا آپ کا وطن ہے آپ کا شہر ہے آپ بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کو اٹھا کے دور پھینکتی ہے تو بڑی وجہ یہی تھی کہ مدینہ میں رہیں گے تو یہاں پر یہ ہمیں زمیر کی آزادی نہیں دیں یزید کے لیے بہت آسان تھا وہ ان کو مجبور نہ کرتا ان کو بیت کے لیے نہ بلاتا بھی حضرات بھی کچھ کرنے والے بظاہر نہیں تھے کہ خامہ خواہ کوئی ناز بلن کے ذہر میں کی شرک کا ارادہ ہو یزید نے خود حالات کو خراب کیا جب ان کو تنگ کیا گیا یہ راتوں رات وہاں سے نکل کے مکہ چلے گئے اب آپ دیکھیں یزید جب یہ مکہ چلے گئے تو مکہ اور مدینہ میں فرق کیا تھا مکہ اور مدینہ میں فرق کیا تھا یہاں بھی جو یزید کے وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خاں چلے گئے نہ مدینہ میں کچھ کہہ کہہ رہے تھے نہ مکہ میں مکہ اور مدینہ میں فرق یہ تھا کہ مکہ کے بارے میں قرآن میں گئے امن دخل الُقان مدینہ پہ ان کو خطرہ تھا یہ لوگ حملہ بھی کر دیں گے مکہ کے بارے میں اطمینان تھا یار ہیں تو مسلمان جب قرآن کہہ رہا ہے امن دخل القان امینہ وہ تو حرم ہے وہاں تو پتہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہم وہاں جا کے اپنی باقی زندگی عبادت میں گزاریں گے ان امن و امان رہے گا تو یہ دونوں وہاں پہنچ کے وہاں پہ عبادت میں لگ گئے وہاں بھی آپ دیکھیں کوئی ریکارڈ پہ کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ مکہ میں حضرت حسین نے عبداللہ بن زبیر تقریریں کی لوگوں کو جمع کیوں کیا آؤ جی ہماری بیعت کرو اور ہم مل کے یزید کو مارتے ہیں یہ کرتے ہیں کچھ نہیں بھائی عبادت کرنے دو ہمیں زندگی گزارنے دو چین کے ساتھ اللہ کی یاد میں لیکن یزید کا رد عمل کیا تھا یزید کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے صرف اتنی بات پر کہ عبد بن زبیر حسین کیسے چلے گئے ولید ابن دبا دہ شریف اور تجربہ کار آدمی کو معذور کر چل تیری چھٹی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے تجربہ کار لوگوں کی کا سسٹم مشینری ان کی دیکھے گئے تھے ٹیم دیکھے گئے تھے ٹیم بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ٹیم اچھی ہو تو مجھ جیسا کمزور آدمی بھی کام کر لے گا اور ٹیم ہی نہ ملے تو بڑے سے بڑا آدمی بیٹھے ہی رہ جاتا ہے بھائی بندے ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے تو ٹیم اتنی زبردست دیکھے گئے جس میں صحابہ کرام ہے کبار تابعین ہیں تجربہ کار لوگ ہیں سپاہ سالار ہیں, فاتح ہیں اس نے کیا کیا؟ کہ جس بندے نے دلچسپی کے خلاف تھوڑا سا یوں ہوا چل بھائی تیری چھٹی ہے تو ولید ابن اقبا کو معذور کر دیا اور اس کی کیا لایا کس کو آمربن سعید الشدق آمر سعید یہ بنو امیہ کا ایک رئیس تھا اور بہت ہی بدتمیز انسان تھا اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اسماء اور کی کتابیں آپ اٹھائیں الاشدق کہا جاتا تھا اس کو اشدق کہتے ہیں منہ پھٹ لفظی طور پہ اشدق ہوتا ہے کہ بانچھیں چیری ہوئی ہیں نا یہاں سے چیر گئے یہاں تک بانچیں آئی ہوئی ہیں تو منہ پھٹ جو بدتمیز آدمی ہوتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے اس کو اشدق کہا جاتا ہے تو عامر ابن سعید کو بھیج دیا کہ یہ کام تو ہی کر سکتا ہے تو عامر ابن سعید جب مکہ آیا ہے ظاہر ہے رجب میں حضرت امیر کی وفات ہوئی ہے یہ صرف قاصدوں کے آنے جانے میں اطلاعات لانے میں پندرہ پندرہ دن لگ جاتے تھے تب ماہر رمضان آ چکا تھا ٹھیک <تصفح> ہے شابان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو. مکہ گئے ہیں عبداللہ بن زبر مکہ گئے ہیں اسی دوران شعبان میں اطلاع پہنچی ہے کہاں پہ شام میں کہ ان دونوں نے بیعت نہیں کی تو ادھر سے پھر قاصد آیا کہ جناب ولید بن ادبا معذول عمر بن سعید آ رہا ہے تو عمر بن سعید مکہ پہنچے تو ماہر رمضان آ چکا تھا مجھے بتائیں بیچ میں تقریباً یہ ڈیڑھ مہینہ تقریباً گزر جاتا ہے اس ڈیڑھ مہینے میں یزید کی طرف سے آنکھ کو لوگ نرمی نظر آتی ہے کوئی اگر ڈیڑھ مہینہ گزرا ہے تو اس زمانے کے اندر جو ٹائمنگ اسی طرح کی تھی یہ ڈیڑھ مہینہ ایسے ہی نہیں گزرا ہے کہ یزید بے فکر ہو ہوگیا یا جو ہوتا ہے ہوتا رہا وہ تو بہت زیادہ فکر مند تھا اور بہت ہی سختی کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیسے جیسے میری بہت نہیں کی ان لوگوں نے آسے میں آ رہی اب آ تھا ماہر رمضان ماہر رمضان میں آتی عمر بن سعید نے مدینہ منورہ میں مصنبہ ممبر پہ کھڑے تو تقریر کی اور اس نے کہا کہ میں مدینہ مکہ اگر مکہ میں گئے تو کیا ہوگا ہے میں مکہ پر اللہ کی قسم حملہ کر کے رہوں گا تو یہ سن کے نیچے عبد الملک اپنے مروان جو بعد میں خلیفہ بنا تو ممبر کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا کہ, کہ میری تو ناک کٹ جائے گی یعنی بنو میاں کی ناک کٹ جائے گی کہ مکہ پر آپ کے دور میں حملہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ کسی کی ناک کٹتی ہے تو کٹے حملہ تو ہو کے رہے گا ٹھیک ہے یہ عزائم آپ اندازہ کریں کیسے عزائم تھے خیر تو عمر ابن سعید نے تیاری کی کرنا ہے مگر مسئلہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین میں مکہ میں خاص جو جیسے شوال آتے سے موسم میں حج کہتے ہیں شوال میں قافلے آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے حج کے موسم پہ وہاں پہ حملہ کرنا ممکن نہیں تھا ٹھیک ہے تو عمر ابن سعید نے جب ادھر رمضان گزرا ہے اور فوجوں کی تیاری کے اندر آرام سے ایک دو مہینے لگ جاتے تھے تو عمر ابن سعید نے پھر اس کو معاملے کو اس میں ملتوی کیا کہ چلیں ہم فوجیں تیار کرتے ہیں اور حج سے جیسے ہی حاجی واپس ہوں گے پھر ہم حملہ کریں گے اور یہ بات حسین رضی اللہ تعالیٰ کی معلوم تھی عبداللہ زبیر کو ہی معلوم تھی تو یہ مسئلے مسئلے حرام ہی بیٹھے رہتے تھے وہیں عبادت کرتے تھے وہیں مشورے بھی کرتے تھے تو اس دوران حضرت حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے آپ کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ خطوط حضرت میرے معاویہ کے زمانے میں بھی اہل کوفہ نے بھیجے تھے حضرت حسن کو حضرت حسین کو تو ان حضرات نے کہا تھا بھی ہم کسی قسم کے فتنہ فساد لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے ابھی پھر ان کے خطوط آئے اب زمانہ وہ نہیں تھا حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا اس میں کوئی جواز ہی نہیں تھا اس وقت میں نا کہ عدل و انصاف ہے تو ایسے عدل انصاف کے اندر کوئی نقل و حرکت کرنا کوئی تحریر چلانا وہ تو شرن بھی بالکل جائز نہیں ہے وہ تو فتنہ ہی ہے نا لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہے اب یزید کا دور ہے ٹھیک ہے اس دور کے اندر شریع دائرے میں رہتے ہم کیا کر سکتے ہیں حجاز مقدس میں کر سکتے تھے کر سکتے تھے مگر آپ دیکھیں نہ مدینہ میں نہ مکہ میں نہ عبداللہ بن زبیر نے نہ حضرت حسین نے لوگوں کو دعوت یزید کے زمانے کی بات کر لوگوں کو دعوت نہیں دی انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ وید کریں ہمارے ساتھ اٹھ کے لڑیں بالکل دعوت نہیں دی اس کی وجہ وجہ اس کی یہ ہے وہی جس کو جس کے لیے حضرت عثمان نے اپنی جان دی تھی کہ حرمین شریفین کو ہم خون ریزی کا مرکز نہیں بننے دیں گے یہاں پہ خون کا کوئی دھبا ہماری وجہ سے نہیں گرے گا اور وہی وجہ تھی جس کے لیے حضرت علی نے حجاز مقدس کو چھوڑ کے انہیں خوفہ گزار و خلافہ منایا کہ یہ علاقے جو ہے سیاسی اکاڑ پچھاڑ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تو انہیں حضرات نے بھی کہا کہ یہ علاقے یہاں پہ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دو عبداللہ بن زبیر یہ کہتے ہیں حسین تھے کہ آپ رہیں مکہ میں انشاءاللہ مکہ میں رہنے میں خیر ہے تو حسین رضی اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اگر میں کہیں اور قتل کر دیا جاؤں کسی اور جگہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے وہ پسند ہے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میری وجہ سے مقدس سرزمین وہ لوگوں کے خون سے داغدار ہوں یہ صحیح سند سے یہ بات مروی ہے اور آپ اس کو تاریخ مکہ لفاقے ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ ہے حضرت حسین نے خود وجہ بتائی ہے طوفہ جانے کی کہ وہاں میں قتل کر بھی دیے جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے حرمین شریفین میں خنریزی ہو کسی کا خون یہاں پہ بہے بہر عبداللہ بن زبیر کی پختہ رائے یہی تھی کہ آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے اہل عراق پر اطمینان نہیں ہے اہل عراق پر اطمینان نہیں ہے یہی بات کئی اور صحابہ کرام نے بھی حضرت حسین سے کہی کہ ہم لوگوں پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا بات سو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں حالات دیکھ کے آئیں کیا صورتحال ہے وہ کوفہ گئے تو وہاں کے لوگ جمع ہو گئے اور ہزاروں لوگوں نے ان سے بیت کی کہ حضرت حسین کے لیے ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اطلاع بھیج دی کہ جی یہاں صورتحال بڑی سازگار ہے تو حسین نظیر اللہ تعالی نے پھر عزم کر لیا کہ مجھے وہیں جانا چاہیے اب اس مسئلے کو آپ ذرا ایک دوسرے تناظر میں بھی آپ دیکھیے کہ اہل کوفہ کون تھے اہل کوفہ حسین وہاں پر جا رہے ہیں صحابہ کرام میں سے بہت سے جن کی جن کے بیانات تاریخ میں موجود ہیں اور قطب حدیثی بات چیتیں موجود ہیں کہ انہوں نے منع کیا منع کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر بھی تھے تھی منع کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس بھی تھے اور بھی دیگر حضرات تھے ان کے نام بھی موجود ہیں ان کے کلمات بھی موجود ہیں عبداللہ بن عمر بن آس کا کا تو یہاں تک موجود ہے کہ میرے لیے ممکن ہوتا بے ادبی نہ ہوتی تو میں ان کے سر کے بال پکڑ کے انہیں روک لاتا کہ وہاں نہ جائیں تو اہل کوفہ کیا تھے وہاں پر منافقین تھے وہاں پہ بے دین لوگ تھے وہاں پہ روافذ بیٹھے ہوئے تھے وہ سبائیوں کا گڑھ تھا اگر ایسا تھا تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایسے بے دین لوگوں کے پاس کیا توقع کر کے جا رہے تھے آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں کوئی مقصد ہوتا ہے آپ نے کوئی دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کسی بے دینی کے مرکز میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اپنے اعلیٰ کار بنا لیں گے سامنے میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں گے آئیں مولوی صاحب آئیں تو بنائیں گے تو اپنے ہی اعلیٰ کار لیں ہاں ہم ان کو دعوت دیں ہمارے ساتھ اہل حقی جماعت ہو وہ ہماری دعوت قبول کر لیں وہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں وہ اپنے غلط عقائد و نظریہ سے توبہ کر لیں تو اچھی بات ہاں بات سمجھ آ رہی نہیں ایک ادنا مسلمان بھی کسی بدعقیدہ جماعت کے ہاتھوں استعمال ہونا پسند نہیں کرتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا وہ تو بدعقیدہ تھے حسین عظیم کو پتہ نہیں تھا تو میں کہتا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا تو ہمیں کیسے پتہ لگ گیا جو وہاں پہ رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ کئی سال انہوں نے وہاں پہ گزارے ہیں اور ویسے وقت گزارنا ضروری بھی نہیں ہوتا آپ اس زمانے کا باشندہ جانتا ہے کون پھر وہاں پہ رہے بھی تھے تو اس معاملے میں اصل میں افراد و تفرید ہے بہت تاریخ کے بہت سارے معاملات میں ہے میں نے کچھ بات کل بھی عرض کی تھی دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں سا اہل علم کا مرکز تھا ٹھیک ہے فقاہ علماء کا مرکز تھا دیندار لوگوں کا مرکز تھا برے لوگ بھی تھے وہاں سازشی لوگ بھی تھے ٹھیک ہے بنیادی طور پر شیان علی کا مرکز تھا شیان علی کا مرکز تھا حضرت علی کی سیاست آپ کی خلافت وہاں سے تھی وہ آپ کے حامی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مگر ان حامیوں کے اندر سرپسند لوگ بھی تھے ان میں صبائی غروج عبداللہ بن سبا کے خاص کارندے تھے وہ بھی خفیہ خفیہ اپنا کام وہ بھی کر رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دینے والوں میں جو نام ملتے ہیں ان ناموں میں صحیح روایت میں کوئی نام ریکارڈ میں میرے علم کے مطابق نہیں ہے وہ ہے سارا ضعیف روایت کا مواد ہے تو ان کے اندر کچھ اچھے اور بڑے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں کچھ غیر معروف لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں بہر حال حسین رضی اللہ عنہ کا جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے دعوت دی گئی تھی انہوں سے بیشتر لوگ نیک نام تھے حسین رضی اللہ عنہ کو ان پر اعتماد تھا اس لیے آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا کہ میں وہاں جاتا ہوں مگر ایک بات اور بھی ہے حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خدشہ کہہ لیں یا اس بات کا اندازہ ان کو بھی تھا کہ وہاں پر جا کے ایسا نہیں ہے کہ وہاں جب میں جاؤں گا تو جیسی جان ساری ہونی چاہیے مجھے ملے گی حسین رضی اللہ تعالیٰ لاعلم نہیں تھے اس جو صحابہ کے کہہ رہے تھے تو وہ باتیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اعلیٰ وجل بصیرت معلوم تھی اسی لیے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں یہاں کے بجائے وہاں قتل ہو جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کیوں کہی آپ نے کہ شہید ہونے کا اندیشہ اس سفر میں تھا اور شہید ہونے کی دو دو پہلو اس میں شہید ہونے کے ایک حکومت کی سختی ان کی بدگمانی ان کا کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دینے پہ تلا ہوا ہونا ٹھیک ہے اور دوسری طرف خود اہل عراقی طبیعت اس بات کو ذرا سمجھیے گا مسئلہ اہل عراقی طبیعت کا تھا کچھ علاقے دیکھیں آپ علاقوں میں اگر آپ دیکھیں اہل پنجاب کی طبیعت کچھ اور ہے مجموعی طور پر اہل سندھ کی کچھ اور ہے پختونخوا میں جیسے آپ دریائے سندھ پار کرتے ہیں وہاں پہ کچھ اور قسم کی ہے اور ہر علاقے میں جو سیاست دان ہے نا چلانے والا ہے وہ ہر ایک کو اپنے انداز سے چلا رہا ہوتا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جس طرح چلانا ہے پنجاب والے اس طرح نہیں چل سکتے واسطے تباہی کی اپنے اپنے خصوصیات ہوتی ہیں شام والوں کا جیسے میں نے بتایا ان کی طبیعت میں ڈسپلن تھا انتہائی درجے کا اور سب لوگ اکثر وہ لڑنے والے تھے مجاہدین لوگ تھے کیونکہ وہ سرحدوں پر رومیوں کے حملے ہوتے رہتے تھے یا خود یہ جہاد کے لیے جاتے رہتے تھے ڈسپلن بہت زیادہ تھا اور ڈسپلن اتنا تھا کہ اگر ان کا حاکم غلط بات بھی کہتا مان لیتے تھے جیسے اگے تھے یزید وغیرہ کے دور میں جو غلط بات کہی گئی حتى کہ مدینہ پہ حملے کی بات کہی گئی تو شام سے فوج وہاں بھی چلی گئی عراق والوں کی طبیعت کے اندر غیر مستقل مزاجی تھی ایک بات میں نے کل بتائی بہت تھی ایک چیز غیر مستقر مزاجی آج ایک بات کا بہت عظم کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں جی نار تقبیر اللہ اکبر تیار ہیں جناب اور کل جب دوبارہ اعلان ہوتا ہے جی تشریف نہیں حضرات جی. وصولی کے لیے جب جماعت پھر گشت کرتی ہے نا جی چلیں جی جماعت وصولی کے لیے تو ہر ایک جنا ابو گھر پہ نہیں ہے جی حالانکہ وہ دیندار لوگ ہی ہوتے ہیں اکلی انہوں نے ارادہ لکھوایا تھا تو چلہ پہلے لگائے ہوئے انہوں نے مسئلہ پنج وقتہ نمازی ہے لیکن پھر وہ جو دو چار پانچ نمازیں دوسری مسئلہ میں جا کے پڑھ کے آتے ہیں ابو ہے ہی نہیں گھر پہ تھی غیر مستقل مزاجی ان کے اندر رچی بسی تھی اور یہ وہ چیز تھی جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی تنگ تھے حضرت علی کے کلام کے اندر جو اہل عراق سے بعض جگہ پر ان کا ایک اظہار زجر و توبیخ نظر آتی ہے ڈانٹ نظر آتی ہے تو اس کی اصل وجہ ان کی بے دینی نہیں تھی بے دین لوگ تھے ان میں لیکن زیادہ تر لوگ وہ صحیح العقیدہ تھے تو بدعقیدہ ہونا نہیں تھا وجہ طباہ کا اندر یہ چیز تھی خیر مستقل مزادی این ٹائم پر جناب ابھی کہیں گے کہ یہ کرنا ابھی کہیں گے نہیں جی فلاں ازر ہے فلاں ازرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی طرح معلوم تھا یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جانتے تھے کہ وہاں جا کر بہت سخت ترین آلات پیش آ سکتے ہیں اگر ان لوگوں نے وہ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ اگر نہیں کیا تو بہت ہی زیادہ خراب آلات بھی ہو سکتے ہیں تھا آپ کو لیکن دو صورتیں تھیں ایک تو یہ کہ حسین رضی خاموش بیٹھ جاتے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے صحابہ اکرام کی بڑی تعداد نے زمانے کے اندر خاموشی اختیار کی صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے خاموشی اختیار کی ان کا اپنا اشتہاد تھا اور اشتہاد کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ ظالم امرا فاسق عمرا کی حکومت اگر آ جائے وہ بزور قوت آپ مسلط ہو جائیں تو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ کھلم کھلا کفر ان سے نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ نے خروج نہیں کرنا کے خلاف تحریک نہیں چلانی ہاں حسین نظیر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات تھی کہ اس وقت میں جو مسلمانوں کا نظام ہے حکومت ہے یہ ماروسیت کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے اور آگے چل کے یہ چیز پختہ ہو گئی پختہ ہو گئی تو تاریخ کے اندر کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسی آواز نہیں ہوگی ان موقع پہ کسی نے تنبی کی تھی کسی نے سمجھایا تھا کسی نے اس خلاف آواز اٹھائی تھی تو آپ نے آواز اٹھا کے تاریخ میں ایک روشن علامت مقرر کر دی ایک لکیر آپ نے کھینچ دی کہ یہ زمانہ تھا اس زمانے سے پہلے جو حکومت تھی وہ صحابہ کرام کی تھی وہ اللہ والوں کی حکومت تھی اس وقت میں جو حکومت آئی ہے اس حکومت میں اسلامی طرز حکومت سے وہ انحراف ہو کر وہ جا رہا ہے موروسیت کی طرف اور اس کا خطرہ یہ ہوگا کہ میرٹ کے اوپر حکومتیں وہ نہیں رہیں گی اور ایسا ہی ہوا پھر آگے آپ چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ قسمت سے کوئی اچھا مسلم یعنی باپ کا بیٹا اچھا تھا تو سبحان اللہ واہ واہ اچھے حالات ہو گئے اور اگر وہ فاصلوں کا فاجر تھا تو اس کے خلاف پھر سارے ساتھ پھر ہو جاتے جیسے وہ کہتا تھا ویسے کرتے تھے مثالیں آپ کو بنوں بنو عباس بنو میں پھر آپ کو نظر آئیں گی اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو خیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کر رہے تھے نا اگر آپ اسے بغور دیکھیں اگر اسے بہت سے علماء نے اس پہ خروج کا اطلاق کیا ہے حسین کے اس اقدام کو خروج کہا گیا ہے ٹھیک ہے اگر اس جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب حضرت حسین کے قصے کو واقعے کو شروع کیا ہے تو انہوں نے سرخی ہی خروج کی لگائی ہے ٹھیک ہے خروج حسین ابن علی اس طریقے سے کی تو اگر اسے خروج کہا جائے تو یہ خروج وہ خروج نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام کہیں بلکہ مجھ فی ہے جیسے حضرت امیر معاوی رضی عنہ کے خروج کو اشتہادی کہا جاتا ہے کہ نہیں جب کہ وہاں تو حضرت علی تھے نا یہاں تو کوئی صحابی سامنے نہیں بلکہ صحابی کا خروج غیر صحابی کے خلاف ہے بہت بڑا فرق ہے تو اس لیے اس کے اوپر کسی گناہ یا معاشی کا اطلاق نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ مسئلے کو مزید غور سے دیکھیں گے باریکی سے دیکھیں گے تو میں نے پوری کوشش کی اس کو دیکھنے کی اس طریقے سے اور فقہی ہی اس اور تعریف کے مطابق دیکھنے کی تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کو عزم خروج یا ارادہ خروج تو کہہ سکتے ہیں مگر خروج کا اطلاق خروج ہو گیا خروج کے احکام لگ گئے آپ کہ... کہیں گے کہ حسین نے خروج کیا اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے خروج کی تعریف اپنے ذہن میں تازہ کریں ذرا غل خرج انتا امام کی اطاعت سے چاہے وہ امام جیسا بھی تھا ابھی امام عادل کی ہم نہیں لگاتے ہیں اگرچہ بعض ہمارے حضرات نے احناف نے امام عادل کی قید لگائی ہے جیسا علامہ عینی رحمۃ اللہ نے لیکن چلیں ابھی امام کی قید نہیں لگاتے امام کی اطاعت سے خروج تو ہو گیا لیکن کسی شہر پہ حسین غالب آئے ہیں کسی بھی شہر پہ غالب آئے ہیں کسی علاقے پہ غالب آئے ہیں کوئی جنگل کوئی علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا شروع سے آخر تک آپ کو حسین کا کوئی فوج نظر آتی ہے کچھ ہی حضرات تھے جن کو آپ لے کے جا رہے تھے ان میں بھی بہت سی عورتیں بہت سے بچے تھے اس لیے وہ لشکر کشی تو تھی نہیں کوئی بیوقوفی آدمی کہہ سکتا ہے لشکر کشی تھی علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بڑا اچھا انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ نقل مکانی تھی یہ لشکر کشی نہیں تھی نقل مکانی تھی اور اسی لیے آپ ساتھ میں کسی کو لے کے بھی نہیں گئے کہ ہم وہاں جا کے رہیں گے وہاں جا کے رہیں گے پھر وہاں پہ حالات دیکھیں گے اگر آپ وہاں پہنچ جاتے وہ لوگ آپ سے بیت کر لیتے بیعت کرنے کے بعد کوفہ بقضہ کر لیتے پھر تو خروج کا اطلاق ہوتا ٹھیک ہے ابھی تک تو نوبت یہاں تک پہنچی نہیں ہے خیر حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے روانہ ہو گئے اس دوران یزید کو بھی ساری اطلاعات مل رہی تھی ٹھیک ہے اس نے اور کوئی کام اس نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت میں کیا ہو کہ نہ کیا ہو یہ خبریں بڑی تیز رکھتا تھا ہر طرف کی تو خبر مل گئی حسین روانہ ہو گئے تو اس نے فورن وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے ادھر نعمان بن مشیر جو رضی اللہ تعالی جو کوفہ کے گورنر تھے صحابی تھے انصار کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد ٹھیک ہے تو اب نعمان بن مشیر جو تھے مسلم میں عقیل کی موجودگی بھی پتہ تھی لوگوں کا ان سے بیت کرنا بھی ان کو پتہ تھا تو لوگ کہتے تھے کوفہ کے لوگ ان کے آس پاس کے جو لوگ بیٹھنے والے اور یقیناً ان میں سوائے شرپسند بھی ہوں گے یا بعد متشدد بھی ہوں گے کہ مسلم میں عقیل خرا کاروائی کریں ان پہ حملہ کریں تو آپ یہ فرماتے تھے کہ جب تک یہ لوگ اللہ کی حدود میں ہیں تو میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا جب یہ اللہ کی حدود سے باہر نکلیں گے تو مجھ سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہوگا اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کی حدود کا علم حضرت نعمان بن بشیر کو زیادہ تھا یا یزید کو زیادہ تھا یا عبید بن زیاد کو زیادہ تھا ان کو افاضل صاحبہ میں شمار کیا فضلۂ صاحبہ میں علمائے صحابہ میں خطبہ صحابہ میں شمار کیا گیا ہے تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا فتویٰ یا ان کے قول سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت حسین کے اقدام پر اب تک خروج کا اطلاق نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آئی وہ اس شہر کے اندر ان کے لوگ ہیں بیعت کر رہے ہیں ان کی بات سن رہے ہیں ان سے اظہار وفاداری کر رہے ہیں انہوں نے ان مسلح طاقت جمع کر کے شہر کے انتظامیہ کو بے بس نہیں کیا ہوا اس نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں جب تک یہ ہیں یعنی ابھی حدود کے اندر جب یہ باتیں یزید کو پتہ لگیں تو یزید نے مشورہ کیا اور مشورہ بھی اس نے کس سے کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والا ایک عیسائی تھا جو دربار میں تھا حساب کتاب کا کام وہ کرتا تھا سرجون ابن منصور اس کا نام تھا اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جی میری میرا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہے جیسے باپ کا بیٹے کے ساتھ جو بڑا بوڑھا آدمی تھا معاویہ کے زمانے سے کام رہا حساب کتاب کا کام کرتا تھا مگر حضرت معاویہ نے تو اس کے اس کے اوقات ہی میں رکھا تھا نا لکھت بڑھت کا کام کرتا تھا چونکہ اس زبانے اس زمانے بہت سے حسابات وغیرہ چونکہ لاطینی زبان میں ہوتے تھے تو اس لیے اس کو رکھا ہوا تھا تو, تو اس اس مشیر بنا لیا مشورہ کیا تو اس نے بھی یہ دیکھا کہ بھائی خلیفہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے تو میں نمبر تھوڑے اور ہی بڑھا لوں اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ اگر معاویہ آپ سے کوئی بات کرتے تو آپ مانتے کہنا کیوں نہیں مانتا آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کا باپ ہوں اپنے باپ کی تصور کہنا جی کہ کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ نعمان بن بشیر کو معذول کریں عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنائیں مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو عبید اللہ بن زیاد کو فاروں سے احکام جاری کر دیے کہ حکومت سنبھالو وہاں کی نعمان بن بشیر کو معذول کر دیا بھائی تم ادھر شام آ جاؤ اور عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں تمہارے شہر کی طرف آ رہے ہیں اور تمام شہروں میں سے تمہارے شہر کو اور تمام لوگوں میں سے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس مسئلے سے اس مسئلے کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے اور ایسی آزمائشوں میں پڑھ کے لوگ یا تو ترقی پاتے ہیں یا, یا ڈی گریڈ ہو کے غلام بن جاتے ہیں آسم یا ترقی مل جاتی ہے یا پھر نیچے ہو جاتے ہیں ابھی سردار تھا بھی غلام بن گیا یہ جو یزید کا مکتوب ہے اس کے بارے میں یزید کے وکلائے صفائی بہت زور زور سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یزید حسین کا کتنا خیال کر رہا تھا عبید اللہ بن زیاد کو حسین کے لیے بٹھایا وہاں پہ کہ بھائی حسین تشریف لا رہے ہیں حسین کے لیے اللہ نے تمہیں شرف بخشا کہ حسین کا تم استقبال کرو ان کے ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کرو اور اگر حسین کا تم نے ان کے ساتھ خاطر خاص سلوک کیا تو تمہیں اور ترقی ملے گی اور اگر ان کی عزت افزائی میں کمی کی تو میں تمہیں معذول کر دوں گا تو اس میں ان کے لیے بشارت بھی تھی عبید اللہ زیاد کی بشارت بھی تھی اور دھمکی بھی تھی آپ بتائیں یہ بیانیہ کچھ اہمیت رکھتا ہے یہ اگر حقیقتاً ایسا ہوتا تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جب حسین کو عبید اللہ میں زیاد کے لشکر نے شہید کر دیا تو معزول ہو جانا چاہیے تھا معزول ہی نے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بلکہ اسے قتل کیا جانا چاہیے تھا کیسے ہی ہوا وہ تو پھر بھی مقرر ہی تھا تو بعد کے نتیجے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کلام جو حقیقت ہے بڑا فصی و بلیغ کلام ہے یزید کے فصیح و بلیغ ہونے میں تو شک نہیں ہے تو فصیح و بلیغ کلام اس کے اندر جو معنی تھا وہ یہی تھا کہ بہت بڑا مسئلہ اس مسئلے سے نمٹنا تم ہی نہیں او کیسے نمٹتے ہو اگر میرے حسب خواہش نمٹے تو کامیاب ہو میں خوش اور اگر میرے حسب خواہش نہ نمٹے تو پھر تمہارے تمہیں سزا ملے گی اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے حکومت سنبھالتے ہی مسلم من عقیل کو خلاف کارروائی شروع کرا دی مسلم من عقیل وہ بھی اپنے لوگوں کو میدان میں آگئے گئے ادھر ایک فضا بن گئی مخاربی کی جو ہے نعمان بن مشیر نے بالکل پیدا نہیں ہونے دی تھی ٹھیک کی فضا بنی مسلم مقیل گرفتار ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر دیا ٹھیک ہے انہیں قتل کر دیا انہیں قتل ہونے سے پہلے انہوں کی اس شخص سے کہا تھا کہ میرے اوپر تم یہ احسان کر دو کہ حسین کو بتا دو میں نے تو انہیں خط لکھ دیا کہ ا جائیں تو تو روانہ ہو چکے ہوں گے انہیں منع کر دو لیکن یہ اتنی دیر ہو چکی تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو چکے تھے عبید میں می زیاد نے دوسرا کام جو کیا تو اس نے یہ کیا کہ جو راستے تھے عراق کے جو عرب کی طرف جاتے تھے ان پہ اتنے سخت پہرے لگا دیئے لاک ڈاؤن کر دیا دیہاتوں کے اندر بھی لاک تھا ایک گاؤں کا بندہ دوسرے گاؤں میں نہیں جا سکتا تھا خاصم یاری بندہ عرب کی طرف نہ نکل سکے حسین کو اطلاع نہ ہو کیا مقصد تھا مقصد یہ ہے کہ بے خبری کے اندر وہ آ جائیں انہیں پتہ ہی نہ چلے اچانک وہ خود کو دیکھیں کہ ہم نے انہیں گھیرا ہوا ہے اور ان کو پکڑ لیں ہم گرفتار کر لیں پھر تماشا کریں ان کے ساتھ آسانی آ رہی ہے اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ جی ہمیں حسین سے خطرہ ہے تو وہ اطلاع پہنچنے دیتے حسین کو اپنے سرد پہ پیرا لگا دیتے ٹھیک ہے اطلاع پہنچنے دیتے ہیں حسین نظیر کو اطلاع مل جاتی تو واپس ہو جاتے ہو کوئی اور طریقے اختیار کرتے فوری طور پہ جن کو خطرہ تھا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں اور عراق میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس سے انہیں نجات مل جاتی ہے لیکن ان کے عزائم یہ نہیں تھے ان کے عزائم بہت زیادہ گھناؤ نے تھے حسین عظیم کو بغیر کوئی اطلاع نہیں تھی آپ چلتے گئے یہاں تک کہ آپ عراق کی سرحد تک پہنچ گئے تو یہاں پر ایک اور بھی یہ چیز نظر آتی ہے آپ کہ ان لوگوں نے دیہاتوں تک میں لاک ڈاؤن کی کیا ہوا تھا ایسا ہی ہے کہ نہیں لیکن حسین جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پہ انہیں کوئی نہیں روک رہا تھا انہیں وہاں پہ کوئی نہیں روک رہا تھا وہ چلتے ہی آ رہے تھے ان راستوں پر تو یہاں سے تو خود ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو گھیرا جا رہا تھا ان کو گھیرا جا رہا تھا کہ آئے آئے آئے آئے آگے آئیں دیہاتوں میں لوگ قید ہیں راستہ قومی شاہراہ جو کھلی ہوئی ہے یہاں تک کہ آپ سرد کوفہ کے پاس پہنچ گئے ہیں وہاں پہ جو پہرے دار تھا افسر فوج تھا فربن یزید ریاہی وہ بڑا شریف آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ کہاں آ ہیں کہاں آ کوفہ کے اندر کوئی خیر نہیں آپ کے لیے عبید اللہ بن زیاد آ حسین کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا عبید اللہ بن زیاد آ گیا نعمال بن بشیر معذول ہو گئے ہیں اور مسلم بن عقیم قتل ہو گئے ہیں اور ایسی دہشت پھیلا دی گئی ہے کہ لوگ خاموشی سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ جو سوچ رہے تھے جو حمایت درکار تھی آپ کی تحریک کے لیے آپ کے کام کے لیے اب یہاں سے نہیں مل سکتی اور حقیقت بھی وہ نہیں مل سکتی ایک بار پھر اس پہ آپ غور کیجیے گا دیکھیں اہل کوفہ کی وفائی وہ قابل تعان تو ہے اپنی جگہ پر اور اسی لیے ان کو متون کیا گیا ہے اور حضرت حسین کی جو شہادت کا جو ایک بہت بڑا سانحہ تھا کیا تم لوگوں نے بلایا اور بلا کے پھر تو مدد نہیں کر رہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے بالکل لیکن ان کی وفائی کے ساتھ آپ جو حکام کی سختی ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے بات سمے یعنی بعض اوقات لوگ نیک ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں مگر بز ان کو پکڑ دیتی ہے یہ ہمت نہیں ہوتی اندر ہی اندر بندہ رو رہا ہوتا ہے پھر اپنے ملک کے آلات دیکھ لینا مدارس کی کمی ہے نیک لوگوں کی کمی ہے تبلیغ اجتماع ہوتا ہے بیس بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مگر حکام کی جو کرتوت ہے ہم سب کے سامنے ہم لوگ کیا کرتے ہیں روتے ہی ہیں نا دعائیں کرتے ہیں اس طرح کیا کرتے ہیں تو اب ہم کیا کہیں گے پاکستان میں سارے کے سارے بے دین لوگ ہیں مردود لوگ ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے بہت کوتاہی کرنے والے اللہ ہمیں معاف کرے یہی کہہ سکتے ہیں جو اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہی وہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کے افسوس تو ہمیں ہے یقیناً ہے ٹھیک ہے اور افسوس اس لیے زیادہ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو کوئی اتنا افسوس بھی نہیں تھا لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے افسوس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے خدا کوفہ کو بھی افسوس تھا وہ بھی روتے تھے اور ایک چیز اور بھی آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اتنا سخت دیہاتوں کے لوگ آر بار نہیں جا سکتے کوفا بھی کتنا سخت لاک ڈاؤن ہوگا اندازہ کر سکتے ہی ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت ہمیں تو بڑا افسوس ہے آپ یہاں تک یہاں تک پہنچ گئے آ فل فور واپس ہوں جہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے واپس ہوں بہت بڑے خطرے کے اندر آ گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ نے ایک فیصلہ کیا کیونکہ اصل چیز آپ کا مقصد تھا آپ کا ایک مشن تھا آپ کی ایک رائے تھی اس رائے میں یزید کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں تھی مثلا نظام کا تھا یزید تو ایک فرد تھا اس نظام کی علامت بن رہا تھا وہ. تو آپ کا مقصد نظام کو چینج کرنا تھا اس کو شرائط کے اوپر واپس لانا تھا جو صحابہ کے ہاں متعارف تھی جو اسلام کو پسند ہے قیاس کہتا ہے اور بعض قرائن اس کے معیت کوفہ بھی جاتے تو کوفہ جا کے ایک دم سے آپ تلوار نہ اٹھا لیتے کہ نکلو شام کی طرف بڑھو بلکہ آپ یزین کو پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے اتنی بڑی طاقت آپ سے ناراض ہے ان میں اتنے علماء ہیں اتنے زہاد ہیں اتنے تابعین اتنے صحابہ ہیں آپ کو چاہیے کہ ہمارے فلاں فلاں مطالبات ہیں انہیں قبول کر لیں تو پھر آپ اپنا دور حکومت پورا کر لیں اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ شرائط کے حوالے ہوگی اور اپنے زمانے حکومت کے اندر آپ بھی جو فل کنٹرول ہے شخصی حکومت کا اس کو ہم چینج کرنا چاہیں گے آپ تقسیم اختیارات کریں آپ ایک فعال شعرہ بنائیں یہ حضرت حسین کا مشن تھا یہ آپ کا مقصد تھا اور اس کی سب سے بڑی گواہی صرف صرف قیاس نہیں ہے اس کی سب سے بڑی گواہی خود یزید کے زبانی منقول ہے یزید کے اپنے کلام میں موجود ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد وہ کہا کرتا تھا کہ اگر حسین میرے پاس آ جاتے تو ان کا مطالبہ میں قبول کر لیتا چاہے اس سے میری طاقت تقسیم ہو جاتی اور چاہے اس سے میرے اختیارات میں کمی واقع ہو جاتی اب یزید ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کا مطالبہ قبول کر لیتا تو میری طاقت میں کمی ہو جاتی اور میرے اختیارات میں کمی ہو جاتی اور میری طاقت تقسیم ہو جاتی ایسا کیوں کہہ رہا ہے اسے کیا بات پتہ لگی ہے اسے یقیناً یہ بات پتہ لگی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ ان کا منشور ان کا لای عمل تھا ہی اس قسم کا کہ ایک شخصی حکمران کیا جو گرفتی ہر چیز سے اس کا کنٹرول ہے اس میں کمی آنی تھی تو یزید کہتا تھا کہ میں کر لیتا میں کر لیتا مگر وبید بن زیاد نے انہیں میرے تک پہنچنے نہیں دیا تو یہ میں نے جب روایت نقل کی ہے یہ اس لیے کہ تا... اچھا یزید کو پتہ کیسے چلا تو آپ سب جانتے ہیں کہ قافلہ بعد میں شام گیا تھا تو امام زین العدین ٹھیک ہے حضرت علی ابن حسین وہ یزید کے پاس رہے تھے کافی دن رہے تھے تو یقیناً انہوں نے بتا دیا ہوگا جب اور باتیں پوچھی تو اصل بات تو سب سے پہلے پوچھی جاتی ہے کہ آنے کا مقصد کیا تھا یہ سب چلنے پھرنے کا گفہ جانے کا مقصد کیا تھا تو انہوں نے ب... اور وہ ایک مقصد تو یزید سمجھ ہی رہا تھا نا کہ یہ خروج اور بغاوت اور اس کے لیے جا رہے ہیں حکومت چھیننے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا ہوگا جیسا آپ لوگ سمجھ رہے تھے وہ بات نہیں تھی آپ نے بدگمانی کی ہوئی تھی آپ ان کے خلاف سختی کر رہے تھے وہ صرف اصلاح چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے نظام سیاست کو خلافت راشدہ کے طرز پر لوٹایا جائے جس قدر جا سکتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شعرا بن جائے اور صحابہ کرام شورہ میں ہوں صحابہ اکرام کو فعال شعورا کا رکن بنایا جائے اس قسم کی باتیں بتائیں تبھی یزید نے یہ کہا کہ میں مطالبہ قبول کر لیتا اب یہ وہ دل سے کہہ رہا تھا یا ظاہراً کہہ رہا تھا وہ ہونا تھا جو ٹائم تھا اس ٹائم تھا وہ تو گزر چکا تھا نا جب ٹائم گزر گیا اس ٹائم ہم نے کچھ نہیں کیا یزید کے پانچ مہینے جو تھے جب اس کو پتہ لگا کہ حسین نے بیعت نہیں کی ہے اس نے یہ کیوں کیا کہ عامر میں سعید کو بنایا ولید کو ہٹا دیا وہ جاتا کسی کو بھیجتا کسی معذم آدمی کو کہ جا کے پوچھیں کہ نواز رسول آپ کو مجھ سے کیا ناراضگی ہے حضور آپ تشریف لے آئے میرے پاس آپ نہیں آتے تو میں دس بجے حاضر ہوتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم چلیں گے ان اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ نہیں جو ٹائم تھا کرنے کا وہ نہیں کیا تو بعد میں پچھتاوے کے آنسو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے اگر آپ صدقے دل سے بھی کر رہے ہیں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ مگر مچھ کے آنسو ہیں ایک بار اختیار حکمران اپنے وقت پہ کچھ نہ کرے بعد میں کہ میں یہ کر لیتا میں وہ کر لیتا ہر حکومت ہماری ہر حکومت یہی کرتی ہے جب ان کا اختیار ہوتا ہے کچھ نہیں کرتے جب چلے جاتے ہیں پھر اپوزیشن میں جا کے ہم ہوتے تو یہ کر لیتے ہم ہوتے تو وہ کر لیتے ہیں ملک کے یہ حالات ملک میں یہ ہو رہا ہے ہم ہوتے تو مہنگائی نہ ہوتی ہم ہوتے تو جناب یہ فلانا ہوتا فلانا پھر آ کے پھر یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں آپ کہاں تک کہیں گے یار یہ لوگ سچے ہیں فیما بہن ہو اللہ تعالی سچا ہو تو ہو اجر و جزا سزا دینے والا وہ ہے بھائی ہمیں تو آپ کی ان باتوں سے آپ کے ساتھ کوئی دلی ہمدردی نہیں ہو سکتی ہم آپ کے بارے میں کل میں خیر نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے سمجھ لیں جیسے آپ کے مال ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو خیر حضرت حسین نزیر اللہ تعالیٰ ہو عمل لاہ کے سامنے آیا حسین نزی اللہ تعالیٰ نے وہاں جب آپ دیکھا کہ یہاں مسئلہ اس طرح کا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دمش چلا جاؤں یزید کے پاس ٹھیک ہے یزید کے پاس جانے کا آپ نے عزم کیا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ایک طریقہ تو یہ بھی تھا اور آپ نے ایک آپشن رکھا ہوا تھا کہ واپس چلا جاؤں لیکن اگر ممکن ہو تو شام چلا جاؤں یزید سے مل لوں بات سمجھ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق وہاں پہ بلند کر دوں دربار میں ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے ہو سکتا ہے رجوع کر لے ان اسے نصیب ہو جائے شام میں صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں شاید ہم سب مل کے سمجھائیں کوئی اثر ہو جائے آخری کوشش تو یہ ہو سکتی ہے نا جب عوامی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شخصی ایسی ہے جو کر سکتے ہیں کریں جان کا خطرہ یہاں پر بھی تھا لیکن کچھ کامیابی کی امید بھی تھی لیکن یہاں کوفہ میں معاملات بالکل بگڑ چکے تھے اس لیے آپ روانہ ہو گئے شام کی طرف لیکن آپ زیادہ آگے نہیں جا سکے کربلا جو ہے عراق سے شام کی شہرا پر ہے آپ تقریبا پینتالیس میل پچاس میل آپ آگے گئے کربلا آ گیا ابھی آپ وہ ہوئے تھے اتنی دیر میں گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خبر مل گئی کہ حسین تو شام کی طرف جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو ہمارے تھانے دار ہوتے ہیں نا یہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے وہ چیز بھی کرتے ہیں جس کا حکم حکمران نے نہیں دیا ہوتا ایسا ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ اگر یہ وہاں گئے تو اگر کوئی نمبر شمر ملنا ہے تو وہاں مانوں کو ملے گا نمبر تو میں نے لینے اس نے فوراً عمر بن سعد کو چار ہزار فوج دے کے کہا کہ جاؤ اور گھیراؤ کر لو جہاں پر ہیں ادھر ہی روک لو آگے نہیں بڑھنا ہے ازید کرنی ہے یہیں پر آپ نے بیت کرنی ہے اور اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ کرنی ہے وہاں پہ گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اپنی بات پیش کی حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پر ایسا کر لوں میں تین چیزیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک یہ کہ آپ مجھے مدینہ واپس جانے دیں دوسری یہ کہ میں جہاد کے لیے سردوں پر چلا جاتا ہوں اپنی باقی زندگی جہاد میں گزار دوں گا اور ایک یہ کہ آپ مجھے یزید کے پاس جانے دیں مدینہ منورہ واپسی ہے جہاد کے لیے جانا ہے یزیر کے پاس جانا کوئی قبول کر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس میں پھر ایک آپشن تھا رہ گیا تھا کہ یزید کے پاس جانا ہے اور یہ بات جو ہے عمر ابن سعود نے عبید اللہ بن زیاد کو بتائی عبید اللہ بن زیاد نے وقتی طور پر اس نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا کہ چلو ٹھیک ہے لیکن جیسے اس نے ٹھیک ہے کہا تو ساتھ میں شمر اور یہ دوسرے بدبخت انہوں نے کہا کہ کیوں ٹھیک ہے بندہ آپ کے ہاتھ میں ہے شکار آپ کی مٹھی میں ہے آپ اس کو ادھر کیوں جانے دیتے ہیں اس سے اس سے وہی بات منوائیں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یزید عبید کرنی ہی کرنی یہیں پہ کرنی ہے تو بی اللہ میں زیادہ فوراً پھر بدل گیا ہاں نہیں ٹھیک ہے یہی صحیح ہے یہیں پہ بیعت کروانی ہے تو عمر ابن صاحب کو لکھا کہ ان سے کہو یہیں پر بیت کرو نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا جب انہوں نے یہ سختی کی حسین نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ کی قسم یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا یہاں پر یزید کے وہ قلعۂ صفائی جو ہر جگہ حضرت حسین کو ان پر نکتہ چینی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہاں پر پھر ایک وہ مین میخ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا حسین تو عجیب آدمی تھے ان کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے وہاں جا رہے تھے کہ شام جا کے بیعت کر لوں گا تو یہی بیعت کر لیتے وید اللہ بن زیاد اپنی بیعت تھوڑی لے رہا تھا وہ تو یزید کی بیعت ہی لے رہا تھا خواہ خواب بات نہیں مانی خو مخوا اپنی جان دی خاما خواب اپنے گھر والوں کو مروایا ناوز لن کو کیا بتاؤں ہمارے لوگوں میں اپنے طبقے میں ٹھیک ہے حسین عظیم کے بارے میں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں کیا تصور کیا ہوا ہے اللہ معاف کریں تو آپ کہہ دی میرا خیال ہے رضی اللہ عنہ یہاں بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ یہ بد غیر مشروط بیعت آپ سے لینا چاہ رہا تھا حسین نے وہاں جا کر مشروط بیعت کرنی تھی کہ آپ نے نظام کے اندر یہ اصلاح کرنی ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے اس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہے اس کے لیے مدینہ چھوڑا اس کے لیے مکہ چھوڑا اس کے لیے بچوں کو لے کے سہراؤں کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں عراق سے شام یہاں پر آئے خاک چھانتے ہوئے آپ نے مطالبہ پورا کرنا ہے یہ شرط ہے عبداللہ بن زیاد غیر مشروط بیعت لے رہا تھا آپ کتنا بڑا فرق ہے زمین آسمان کا اسے کہتے ہیں مشن پر قربان ہونا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں پر اپنے مشن کا سودا کر لوں بن زیاد کے ساتھ جان جاتی ہے تو جائے تو اس کے بعد یہ جب باتیں تھیں نا تو ریاحی جو ان کے لشکر میں تھا اس نے کہا کہ خدا کے بندو حسین ایسی بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تمہاری یزید کے پاس جانے دو یا جہاد کے لیے جانے دو یا مدینہ واپس جانے دو کہ اگر کوئی کافر حربی بھی ایسا مطالبہ کرے تو اس پہ بھی تلوار اٹھانا جائز نہیں رہتا یہ نبی کے نواز تو ایسا تمہیں مطالعہ تمہارے سامنے پیشکش رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور حسین نے لشکر میں آ کے مل گیا لشکر خیر کیا تھا ان کی جماعت کے ساتھ مل گیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے تیر چلایا پہلا تیر آ کے حسین کو لگا حسین نے ان سے بات چیت کر کے واپس جائے پشت پر آ کے تیر مارا حسین رضی اللہ کو پہلا تیر حسین کی پشت پہ لگا ہے یہ الگ باقی وہ جو تیر تھا اپنے پیچھے موٹا جبا پہنا ہوا تھا وہ تیر شاید وہ زیادہ قوت سے نہیں چلایا گا بہرحال وہ لگا ہے زخم اسے آپ کو نہیں لگا ہے آپ نے وہ نکالا ہے اور اس کے بعد سے لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی یقیناً کوئی بہت لمبی لڑائی نہیں تھی یہاں چند افراد تھے ٹھیک ہے مشکل سے لڑنے والے تیس پینتیس بندے ہوں جو قافلے کی مجموعی تعداد زیادہ سے زیادہ بہتر افراد بتائی جاتی ہے نا اس میں نصف کے قریب تو بچے اور عورتیں تھیں تو چار ہزار کا لشکر ہے کیا لڑائی ہوتی لیکن آپ لڑے ہیں پھر بھی اور آپ کے ساتھی ہی لڑے ہیں اور بڑی بہادری سے بے جگری سے لڑے ہیں اور ایک ایک کر کے پھر وہ سارے شہید ہوتے گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا اتفاع نہیں کیا ہے آپ کا سر بھی انہوں نے کاٹا ہے سر آپ کا قلم کیا ہے اور سر کو سر کو کاٹ کے نیزے پہ ٹانگ کے دار ال دار الصبائی دار وہاں پہ وہ بید اللہ بن کے سامنے لے کے گئے ہیں یہ چیز تو بخاری شریک موجود ہے نا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھوٹ کتنی دلیری سے بولتے ہیں ایک یزید کو بچانے کے لیے جو تاریخ کا تاریخ کا محض کردار ہے نا وہ ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وہ نہ پیغمبر ہے نہ وہ صحابی ہے نہ وہ کوئی تابعین میں سے ایسا محدث ہے کہ ہمارا دین اس پر ہو اس کو بچانے کے لیے حقائق کا اس طرح انکار کرتے ہیں کہتے ہیں واقعی کربلا ہے ہی جھوٹ کہتے کہ نہیں کہتے واقع کربلا ہے جھوٹ اور یہ باتیں اللہ معاف کرے علماء ہمارے فارغ تحصیل نوجوانوں تک میں یہ باتیں مشہور ہیں اب پوچھتے ہیں وہ شکو کتنے بڑے ہوئے ہیں واقع کربلا بھائی نقل کس نے کیا ہے؟ کون باقی رہ گیا تھا مر تو سارے حسین کے ساتھی شہید ہو گئے تھے عورتیں خیموں کے اندر تھیں یزید کے لشکر کے لوگ انہیں آپ نیک و سالیں مانتے ہیں میں وہ تو فاصل و فاضر ظالم قاتل تھے تو راوی کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کا اس واقعے کا راوی کوئی بھی نہیں ہے جب کوئی راوی ہی نہیں ہے تو پھر واقعی جھوٹا ہو جاتا ہے مجھے آپ بتائیں لال مسجد کے واقعے میں کیا ہوا ہے وہاں راوی کون ہے وہاں پہ اندر کیا ہوا ہے جامع حفصہ میں بات وہاں پر وہی آ جاتی ہے نا اندر جو بھی تھے سارے شہید ہو گئے ایسے ہی ہے کہ نہیں ٹھیک <تصفح> ہے اگر کچھ خواتین تھیں عورتیں تھیں تو ان کے بارے میں کیا لو عورتیں سارے پردے کے اندر کمروں کے اندر بند ہو کے بیٹھی ہوئی تھی اور جنہوں نے حملہ کیا تو ان کی تو عدالت سلب ہوگی تو کوئی ہے ہی نہیں جس کی بات کو ہم جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی شرافت ہے اس کے اندر حکمرانوں کی اتنی زیادہ لے سی وہ بھائی ایسا تو فاسق و فاصلوں داڑی منڈے، سیکولر صافی بھی اتنا نیچے نہیں گرتے جو لال مسلم میں وہ انہوں نے بتایا کیا ہوا ہے ہے کہ نہیں واقع <تصفح> کربلا میں آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ عورتیں خیموں کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھیں ایسے موقع کے اندر لوگ عورتیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے عثمان شہید ہو رہے تھے ان کی آزواز ان کو بچانے کے لیے نہیں آئی یا پردہ کر کے کونے کے اندر بیٹھ گئی تھی اسلام یہ کہتا ہے ایسے موقع پہ یہ کرو پردے کا حکم اس طریقے سے اس سراری حالات میں جب ایسا ظلم و ستم ہو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کے بیٹے آپ کے بھائی باہر شہید ہو رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ بھی نہیں رہی ہیں خیموں کے اندر وہ بیٹھیں گے ہمارا تو پردہ ہے اور بعد میں جو پوچھے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور کوئی بات سے صحیح آگے منقول ہی نہیں ہے وہ عورتیں خود گواہیں واقعات کی جیسے لال مسجد سے کہ کتنی عورتیں لڑکیاں ایسی ہیں جو انہوں نے وہ حالات دیکھے ہیں بہت سی بات میں نکل گئی ٹھیک ہے ام حسان کے ساتھ میں واقعات بیان کیے کہ کی نہیں کی صحافی موجود ہیں آپ کہیں گے جیسے کربلا میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی موجود تھا وہاں پہ کوئی سچا راوی تھا تو حسین کے مل کے لڑائی نے بچائے کیوں نہیں وہ واقعات کھڑے ہو کے دیکھتا رہا ہوں خون حسین دیکھ کے چپ تھا کس کام کا راوی ہے کس قدر کس قدر یہ کربلا کا راوی ہے خون حسین دیکھ کے چپ رہا کس کام کا راوی ہے جانے کس دل میں چھپ کے لکھی یہ داستان اور پتہ نہیں کس قسم کا بد, جھوٹا یہ کربلا کا راوی ایسے کوئی اشعار مشہور کر رکھے ہیں کہ بھائی اگر وہ راوی سچا تھا نیک مندہ تھا تو اس کو چاہیے تھا لڑکے مر جاتا وہ اسے رپورٹنگ کرتا رہا تو مطلب جھوٹا راوی ہے یہ بات ہو ادھر بھی آپ لے ہیں کہ لال مستی میں صحافی کر رہے تھے رپورٹنگ وہ لڑکے مر کیوں نہیں گئے بھائی ان کے ساتھ اگر وہ رپورٹنگ ہی انہوں نے کی ہے کیا کچھ نہیں تو جھوٹے راوی ہو گئے خلاصے کہ جنرل مشرف بالکل پاک صاف دودھ کا دھلائے بھیا کچھ بھی نہیں اس کے زمانے میں سب بیسٹ تھا ہر اسیز. اے ون تھی ہر چیز تاریخ کو اس طرح جھٹایا جا رہا ہے اور یہ غالب مسجد کا واقعہ تو تک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو حضرت حسین جیسا شخص کے جن کے پاؤں کی خاک پر ہم سب قربان ہو جائے تو معمولی بات ہے تو مہرج یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کو ہم ذرا علمی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جذبات سے ہٹ کے عورتیں خود راوی ہیں واقعے کی زین العابدین ایک مرد بھی ہیں ان کو آپ یہ کہہ کے کہ نکال دیتے ہیں وہ کلا یزید کے بیمار تھے یہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور بھائی ایسے بیمار بستر پہ لیٹا ہوا بندہ بھی دیکھتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے مر نہیں گئے تھے نا خدا نخواستہ وہ بھی راوی ہیں خود یزید کے لشکر کے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے لوگ راوی ہیں آپ یہ کہہ کے کہ ان کو نہیں نکال سکتے کہ یہ تو جھوٹے تھے مجرم کا اپنا بیان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر ایک مجرم عدالت میں خود کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے حسین کو میں نے سلام بندے کو قتل کیا ہے تو آپ جج صاحب کہیں, تو نے قتل کیا ہے, تو تو فاسق ہے, تیری تو عدالت مسلوب ہے تیرا تو بیان ہے ہی نہیں جا بھائی تو یہ انصاف ہے خود اس لشکر کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی بات سہی آ رہی کہ نہیں آ رہی تو خیر آگے ہم چلتے ہیں کہ حسین رضی اللہ شہید کیا گیا شہادت یہ واقعات آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ تفصیل میں جا ہی نہیں رہا جزیات آپ کو خاص خاص بتا رہا ہوں آپ نے شہادت سے پہلے یہاں تک کہا کہ مجھے کوئی پرانی چادر دے دو میں کپڑوں کے نیچے پہن لوں گا مجھے یقین ہے کہ میری بے بےستری تک کریں گے اور ایسا ہی ہوا چادر ہی نے آپ کا سطر ڈھانپا ہے شہادت کے بعد ان ظالموں نے لباس تک اتارا ہے آپ کا سر کاٹنے کے کا بعد یہ موضوع میں کبیر قبرانی کے بعد آپ کو بتا رہا تو اتنا ظلم اتنا درندگی بہیمیت اور اس کا کوئی حساب نہیں کوئی محاسبہ نہیں ہے یزید کو آپ لاکھ تاریخیں کریں اس بات کا کیا جواب دیں گے اس نے کیا کیا, کیا؟ جب یہ بات آتی ہے کیا ٹائم ہوگا جی گیارہ گیارہ بج گئے اچھا اچھا اچھا بس اس بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ چائے کے بعد جو ہے نا مطلب صاحب اشارہ کر دیتے ہیں مجھے میں اصل میں ایسی روانی میں تھا نا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ چائے کے وقت کے بعد دوسرا دوسری نشیں شروع ہوگی اگلی بات ماں سے کریں گے